اور بارہ مارچ سن دو ہزار تین حضرت مولانا تارک صاحب بمقام کلما چوک لاہور میں بیان فرما رہے ہیں موضوع ہے دے آئی سے توبہ تیار کردہ کے سٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے علمی کا سب گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازہ نز قبل مرکز مدنی مسجد ایریا کراچی فون نمبر چھ تین چار سوار آٹھ ایک تین جہانگیر جی پارک دکان نمبر چار بیٹری کراچی فون نمبر سات دو تین سات صفر آٹھ سات الحمد للہ, اللہ الحمد للہ اللہ اراد شیئن کن للہ الحمد لله الذي في يده كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحداً سمداً يفعل ما يشاء لم يلج ولم يولد ولم يقل له كفواً أحد وأشهد أنه سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله المبعوط إلى الأسود والأحمر نفضيه بأمهاتنا وآبائنا أرسله الله تعالى مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وفراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَصْرِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اما بعد سعوذ باللہ من الشریقون الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم علم انما الحياة الدنيا لعب ولہب وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَهُمْ ۖ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْفَصَارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ ثم شَيْءٌ يُخْضِبُهُ ثُمَّ ثم فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۚ نَسْتَعْجِلُ الْحَسَنَةَ وَنَطْمَعُ فِي الْخَسَرَاتِ ۚ مَا أَغْنَىٰ عَنكَ مَالُكَ إِذَا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله تعالى بعثني كافة للناس رحمة فأدو عني وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثق إلى الأسود والأحمر أو كما قال میرے بھائی اور दोस्तों مجھے ابھی نیچے آتے ہوئے آپ سب کو دیکھ کر باہر بھی ہمارے بہت سے بھائی بیٹھے ہیں یہ اوپر بھی کھڑے ہیں تو مجھے اچانک یہ خیال آیا ایک دور تھا جب ہمارے سننے والے ہی کوئی نہیں تھا اس مسجد سے آج سے کوئی پندرہ برس پہلے بھی میں آیا ہوں یا دس آدمی نہیں بیٹھے ہوتے تھے آج اتنی لہلتی فصل نظر آ رہی ہے کہ مسجد چھلک پڑی ہے تو یہ سب اللہ آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے مجھے تو یہ آپ کو خوشخبری سنانی اللہ سب سے سب کو دیکھ کے ہم کوئی فرشتے نہیں ہم گناہ گار انسان ہیں یہ ممبر پر بیٹھا ہوا ہو یا یہ سامنے ہو میں اوپر بیٹھنے سے افضل نہیں ہو گیا آپ نیچے بیٹھنے سے کوئی کم کمتر نہیں ہو گئے ہم سارے ہی گناہوں کے بن کر لیکن ہماری نسبت بڑی آلہ ہے ہم اللہ کی بات سے جمع ہوئے ہیں اس لیے مجھے خیال آیا مجھے بھی خوشی ہوئی میں ان کا آپ کو بھی خوشخبری سناؤں کہ جب بندہ اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ خود آگے چل کے اس کا استقبال کرتا ہے یہ مسجد والے تو آپ کا استقبال کر ہی نہیں سکتے جگہ تنگ دروازہ ایک وضو کی کوئی جگہ نہیں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ان سے تو بے اکرامی ہو رہی ہے ان کے بس سے ہی باہر ہے لیکن صحور من بعید کا جو لفظ ہے منجار جو میری طرف آیا تو ہم کس کے پاس آئے تو اللہ کے پاس ہم, اس کے گھر تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما میں بڑھ بڑھ کر بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اللہ خود دروازے پہ کھڑا ہو اپنے بندوں کو مرحبا کہہ رہا ہو کہ آ جاؤ آ جاؤ میری تو آج باتیں سننے والے کوئی نہ رہے گانے بجانے کی محفلوں کو آواز کرنے والے سننے والے تو لاکھوں ہیں میرے نام کی تو کوئی بات ہی نہیں سنتا تو اس دور میں جب کوئی مسجد کی طرف آتا نہیں تم آئے ہو تو مجھے واقع یوں لگا جیسے اللہ خود استقبال کے لیے کھڑا پیار بھری نظروں سے بلا رہا آ جاؤ آ جاؤ تو اللہ کا محبت سے دیکھ لینا ہی ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے میں آج صبح سے بول رہا ہوں کل بھی صبح سے اب میرے کمر میں بھی درد ہے ساموں میں بھی جلا بھی بیٹھ رہا ہے تو so, میرے محروم بھائیو ہماری اس ساری محنت بھاگ دوڑ کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنائیں پیسہ روپیہ دولت ضرورتیں حاجتیں شہوتیں یہ ہماری پیچھے ہوں اور اللہ کو راضی کرنا یہ ہمارا نسل بن جائے ہم خود نہیں آیا کسی نے بھیجا اللہ نے بھیجا مرنا نہیں چاہتے اللہ موت دے کے उठाता ہے آنے میں بھی اپنی مرضی نہیں جانے میں بھی اپنی مرضی نہیں یہ درمیان وقت ہے اس نے اللہ ہم سے مطالبہ فرماتا ہے کہ میرے بندے اس نے بھی میری ایمان لے لے تو پھر ہمیشہ کے لیے میں تیری مان لوں گا کتنا بڑا سودا کیا ہے چند گھڑیا چند پل جب آپ میدان میں آئیں تو ہر کہنے والا کہے گا ہا ہم تو ایک صبح ٹھہرے تھے یا شاید ایک شام ٹھہرے تھے کچھ کہیں گے لبت یومن شاید ایک دن ٹھہرے تھے کچھ کہیں گے او با یومن ایک دن کہاں ٹھہرے تھے کوئی آدھا دن ٹھہرے تھے لاہور میں پھر تو اٹھ کے چل دیے تھے اور جو ہم سے پہلے گزرے لمبی لمبی عمروں والے وہ بھی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ بس دن آدھا دن تھا پل دو پل کی بات تھی کچھ مان گئے کچھ اکڑ گئے ماننے والوں کے दर اس کی رحمت کے در کھل گئے اکڑنے والوں کے لیے اس کی عذاب کے خوفناک مجموعہ تھوڑا زیادہ ہو گیا تو ایک گٹن हो ہو رہی ہے اس کا کیا حال ہوگا یہ سولہ کہہ رہا ہوگا شرابی इसकी خوفرون اس کی شلوار آگ کی بنائی جائے اس کو آگ کا کورتا پہنایا جائے ان کے سروں پر بھی آگ کے ٹوپیاں اور آگ کے دوپٹے ڈال دیے جائیں کیا حال ہوگا اس کا لہن جہنہار ان کے بستر بچھاؤ کس سے انگاروں کو اکٹھا کر کے اس کا اس کی کاروائی بناؤ ان کے اوپر چادریں ڈالو کس چیز کے آگ کے ساری تاریخ کی چادریں ان کے اوپر ڈالو ان کے کمرے بناؤ کس سے نارن احاف آگ آگ آگ کی موٹی دموں کو جمع کر یہ کمرے بناؤ انگاروں کی مسہریاں بناؤ آگ کی چادروں کے بستر بناؤ آگ کی چادر کا لحاف بناؤ جسم برتن پر شلوار اور کرتا آگ کا پہناؤ سر پہ اوڑھنی چننی ٹوپی آگ پھر ڈالو اگر ان اور آگ میں ہمیشہ کے لیے تھکیل دو یہ روٹی مانگی تو, تو ان کو تو ان کو وہ کھانا دو کانٹوں سے بھرا ہوا ہو یہ پانی مانگے تو من ماہن انہیں پیپ کو کھولا کے وہ پینے کو دو ایسا گرم ہوگا کھولا ہوا کہ جب پیپر پیالے میں ڈال کے منہ کے قریب کرے گا کوئی مرد یا عورت تو اس کے جسم کی ساری کھال پگھل کر پیالے میں گر جائے گی اور اس کے جسم تو صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں گی اس کے باوجود اس کو پینا پڑے گا کہ اوپر کی تپش اور اندر پیاز کی تپش کو دو آگ میں گرفتار ہوگا اس کے سیتے اس, اس کی میدا کٹ کر پکانے کے راستے سے باہر نکلے گا ایک پرشہ آ کر پھر اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دے گا یہ پل دو پل کی غفلت کا سودا ہے میرے بھائیو میرے بھائی اپنی روحوں کو بدلو جن روہوں پہ ہم جا رہے ہیں یہ بڑی ہلاکتوں پر جا کر ختم ہو رہی ہے آگے ناکامی چلی آ رہی ہے جنہوں نے اس زندگی کی قدر کر لی لیج اللہ کا کام دیکھو اللہ تعالی خود ان کو ارشاد فرما رہا ہے من من ایک فرشتہ ہے وہ جس جن پیدا ہوا دن سے آج تک اور قیامت تک وہ جنتیوں کے لیے زیور بنا رہا ہے زیور زیور سانچے میں بنتا ہے جنت کے زیور کس سانچے میں بنتا ہے وہ سانچا اگر سورج کے سامنے کریں تو سورج نظر نہیں آئے گا وہ زیور کیسا ہوگا جو بنایا جا رہا ہے پھر اللہ کے ندی نے عجیب بات فرمائیں آپ نے فرمایا جنت میں مردوں کو پہنا ہوا جیور عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگے گا آپ نے کہا کاش میری امت سونے سونے کی انگوٹیاں سونے کی چین یہ چین تو میں اپنے اپنے سلمیوں کو بڑھا رہا ہوں کیونکہ اکثر دیکھتے نوجوانوں کے گلوں میں سونے کے چین پڑے ہوتے ہیں ہاتھوں میں انگوٹیاں ہوتی ہیں ابھی یہ کس چیز کی انگوٹھی رہتا یہ منجمین ہی ہے من کر گنا ہے بے اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مردوں کو جنت کا پہنا ہوا زیور عورتوں سے زیادہ خوبصورت نظر آئے گا اب الگ الگ بات سنا رہا ہے او پہناؤ کیا یاد آ رہا مین سونے کے چنگن اور ان کے جسموں کو سجاؤ کس چیز سے خبرا ریشمی جوڑوں سے سر کے اوپر ان کے تاج رکھو ادھر آگ کی ٹوپیاں ادھر سونے چاندی کے تاج اور ادھر کالے سیاہ چہرے ادھر چمک سے روشن چہرے اور ادھر جسم سے بدبو کے بھپکے اور ادھر خوشبو کے ہلے ادھر آہو کو ادھر ہنسی مسکراہٹ وہ کہہ رہے ہیں یقر و باب ہوم ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں یلعن بابا یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں لاس نون لن ولا سا الا پیلم سلاما سلاما نوکر بھی سلام کہہ رہے بیوی بھی سلام کہہ رہی حامد بیوی کو سلام کہہ رہا سلام اور سلام کا مطلوب مطلب یہاں صرف سلام نہیں بلکہ ہر وقت سلامتی کی بات پھر آپس کی محبتوں کے نشے الگ فرشتے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سلام سلام علیکم سلام علیکم لاکھوں کروڑوں فرشتے آ کر انیا بیوی کو سلام پیش کر رہے ہیں انہیں فرشتوں کے سلام کا ہی نشہ چڑھا ہوگا کہ اچانک اللہ کا عرش کا پردہ اٹھے گا اور اللہ سامنے آ کر کہ سلام رب کیا کہے گا کیا کہے گا میر بندو میری بندیوں میرے غلاموں میری باندھیو میر بندو میرے نیک بندو میری نیک, نیک بندیو تمہارا رق تمہیں سلام پیش کرتا ہے پھر یہ تو صرف سلام ہوں اشتنا پھر اللہ ایک ایک ایک ایک مرد کا عورت کا نام لے کر اس کا حال ما منکم پوچھے من احد جو, جو احق خلف ہے سبھا اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی جنتی مرد کوئی جنتی عورت ایسی نہ بچے گی جس سے اللہ براہ راست اس کا نام لے کر پوچھے کیا حال ہے کیا حال ہے کیا حال ہے لذت سناؤں ایوبل السلام بیمار ہوئے اٹھارہ برس بیماری نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا وہ دکھ درد دیکھے جو شاید ہی کوئی دیکھے گا باقی یہ کیڑے پڑ گئے یہ بات غلط ہے سمجھے بھائی نبی ایسا نیچے نہیں جاتا تو اس کو کیڑے پڑ पड़ گے یہ ہمارے ایسے قصہ خانوں نے وائدوں نے ایسی باتیں چلائی ہوئی ہیں نبی کا تقد اتنا مجرو نہیں ہونے دیا جاتا تو جسم پہ ہیڑے پڑ گئے بیماری آئی اور اس قدر خوفناک آئی کہ جسم کا رواں رواں درد بن گیا خود جسم درد بن گیا اٹھارہ برس کے بعد اللہ نے صحت ہے ایک دن ایک نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں کہنے کہ بڑے مزے کرتے تھے وہ بڑا حیران کیسے ہوئے دیکھے تھے میں بیمار تھا تو اللہ تعالیٰ روزانہ دن میں ایک دفعہ مجھے بڑا کہتا تھا کیا حال ہے اب یہ دیکھو نہ اللہ سامنے ہے نہ جنت ہے ایک بیمار دھرتی ہے جس کا رواں رواں بچا کے خود درد بن چکا ہے اور اس کو تڑپا رہا ہے اس میں ایک آواز ابشو کے اوپر سے آتی ہے ارو کیا ہے تو ہم فرمائی کرتے تھے وہ ایک بول میرے سارے دردوں کو مٹھاس میں بدل دیتا ہے اور میں اسی میں گم ہو جاتا تھا اب کیا ہو رہا ہے کہ بیماری بھی کوئی نہیں موت بھی کوئی نہیں غم بھی کوئی نہیں بڑھاپا بھی کوئی نہیں ذمہ داری بھی کوئی نہیں دفتر کوئی نہیں کھانا نہیں پکانا کوئی کپڑے نہیں دھونے کوئی استری نہیں کرنا کو بچوں کو سکول نہیں چھوڑنا کوئی کے لیے روٹی نہیں پکانی لیے بیسا نہیں کمانا کسی زمین کو نہیں سنبھالنا حکومت کو نہیں سنبھالنا ایک جوانی میں سوچتا ہوں حسن کیسا حسن ہوگا جس پر خود اللہ کے نور کی تجلی پڑ چکی ہو اللہ اپنے نور میں سے جنتیوں پہ نور کی تجلی ڈالے گا وہ کیا چیز بنے کیا چیز بنے گی سنو اور جنت کی جو ہور ہے وہ مومن عورت سے کم خوبصورت ہے اور مومن مرد سے کم خوبصورت ہے دنیا کا جنتی مرد اور دنیا کی جنتی عورت یہ جنت کی شوروں اور غلاموں سے زیادہ ضخین ہوں گے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو کہا ذرا میری جنت کو دیکھ وہ لوگ گئے تو اس نور کی چمک اٹھی وہ سمجھے شاید کوئی اللہ کی تجلی سامنے آئی وہ سجنے میں جا کے رہے تو آواز آئی ارفارا شخص روح الامین، نہیں ایر یا امین الوحی، اے وحی کے والے سر اٹھاؤ. اٹھا کے دیکھا جنت کی لڑکی تھی جو مسکرا رہی تھی جس کے چہرے کی چکر چونک روشنیوں کو تجلیات کا ظہور ہو گیا ہوں. تو کہنے کے خالق قربان جاؤں تیرے بنانے والے پر وہ کہنے کی تمہیں ہے میں کس کے لیے ہوں فرمایا مجھے نہیں پتا وہ کہنے لگی لے من آ جو لاہور میں جو لاہور میں من چاہی چھوڑ کے رب چاہیے گزارتا گزارتا مر گیا بس میں اس کے انتظار میں بیٹھے اس, اس سے زیادہ حسین ہوگی ایمان والی عورت اور ایمان والا مرد کہ ان کا میک اپ تو خود اللہ کرے گا اپنے نور میں سے نور عطا فرمائے گا کمال کمال ہے اور زندگی باکمال ہو گئی اور اللہ نے عرش کے پردے ہٹا دیے اٹھا دیے اور سامنے آیا سامنے آیا سامنے آ کر پھر اپنے بندے کا نام لیا اپنی بندی کا نام لیا تیرا کیا حال ہے یہ ایسی محسن ہوگی میرے بھائیوں کہ جنت والوں کو بیویاں بھول جائیں گی بیویوں کو ہن بھول جائیں گے جنت بھول جائے گی سورج بھول, بھول جائیں گی تب اللہ کے دیدار میں گم ہو جائیں گے اور اللہ کے سامنے بات ہو رہے خیریت سے ٹھیک ہو خوش ہو راضی ہو نشے کا عالم ہوگا اللہ جل جلالہ وہ امیر پتھرو نے کہا تھا از لذت پسرو چاہ گن سر دادن جا دادن نہ دیدا روپیارے ارے میاں پترو ابھی تو اللہ کو دیکھا نہیں اور اس پہ گردنے کٹانے والے گردنے کٹا گئے سولیوں سے چڑھ گئے آروں سے چڑ گئے जल میں جل گئے سمندروں میں کود گئے گوٹیوں کو ہڈیوں سے खाल گئے کھال کو کھچوا گئے छड़वा سے تھڑوا گئے اپنے آپ کو जब دے کے جب اس سے عشق کا یہ حال ہے تو جب وہ روخ انور سے پردہ ہٹائے گا تو کیا حال ہوگا دیکھنے والوں کا اگر موت نہ ہو اگر موت ہوتی یہ سارے ہی مر جاتے ہیں. موت ہوتی تو جنت کی ہو دیکھ کے مر جاتے ابھی تو اللہ سامنے آ رہا ہے بالکل اللہ سامنے آ رہا ہے اور اللہ نے برم سے ہم کلام ہو رہا ہے ٹھیک ہو خوش ہو خیریت سے اور اور کیا چاہی? اور کیا چاہی? اللہ تعالی فرمائیں گے اس کی اچھی چیز تمہیں دے دوں اللہ اس کی چیز اور کیا ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا آج کے بعد کبھی ناراض نہ ہوں گا جاؤ اب مانگو کیا مانگتے ہو کہیں گے اللہ کیا مانگے سن سب پوچھے گی اب کیا مانگنا پڑے گا مانگنا پڑے گا یہ اللہ ہماری کوئی سمجھنا نہیں نہیں نہیں نہیں آج میں تمہیں تمہارے عملوں کی وجہ سے نہیں دینا چاہتا وہ تو تم آگے جنت میں آج میں تمہیں اپنی شان کا دینا چاہتا حضرت علی کے پاس ایک عورت آئی لے کر حضور کیا دے دیجیے انہیں پوری مشق تھوڑی سی اٹھا کے دے دیجیے تو ان کے, ایک ایک خادم کے حضرت انہوں نے وہ تو پیالے لے کر مشکل دے دیا تو یہ تو ایک سفی انسان ہے جب سفی اللہ سامنے ہوگا تو سر اس کی شان ہوگی کیا وہ کہے گا اللہ کہے گا مانگو اب مجھے ایک خیال آتا ہے میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن یہ تھوڑے سی سائنس کے طالب علم رہے زمانے تعلق کچھ نہ کچھ پڑھنے کو ملتا رہتا ہے انسانی دماغ چار پانچ فیصد سے زیادہ کام نہیں کرتا باقی سویا رہتا ہے چار پوائنٹ زیادہ زیادہ جو آئنسٹائن کا آئی ٹی چیک کیا تھا وہ الیون پوائنٹ ٹو تھا گیارہ اشاریہ تھا کا باقی اس بہت کا بھی سویا رہا وہ بھی استعمال نہیں تو اور یہ دماغ جو ہے یہ اندر اندر سارے ہیں اتنی تارے ہیں اگر کسی ایک آدمی کے دماغ کا تار بنایا جائے اور بابر مستجاب کے ممبر پر سو لے کر ایک آدمی اوپر چلنا شروع کرے تو چاند یہاں سے دو لاکھ اور چالیس ہزار میل کے فاصلے پر ہے تو یہاں سے جائے گا چاند کے اوپر سے چکر کاٹ کر انسانی دماغ کے تار کو ایک چڑے کو دوسرے چرے سے گونٹ لگا سکتا ہے اتنا لمبا تار ہے انسانی دماغ کا یعنی کوئی چھ لاکھ میل کے قریب ممکن ہے میں نے میروفیشن سے پوچھا کہا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کمپنی اس سے بھی زیادہ ہو سکتا اور یہ جو تار ہے تار اس کے ہر پن پوائنٹ میں پوری اللہ تعالی نے کمپیوٹر کی چپیں چھپا کے رکھی ہوئی ہر ہر پن پوائنٹ میں چپ چھپی ہوئی ہے ہوئی چکر ابھی اتنا کود رہے اگر تھوڑا سا اور ہوتا یہ کیا سے کیا کرتے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا یہ سارے دماغ کی چپ کھول دے گا اور یہ پورے دماغ کی طاقت کو بحال کر دے گا اب اگر کسی کو عذاب ہو رہا ہے تو اس کے احساسات کا آپ اندازہ لگاؤ احساس کو دماغ سے حکم ملتا ہے تو اس کے درد کا کیا حال ہوگا جو کوئی لذت پا رہا ہے تو وہ بھی دماغی احساسات سے ہے تو اس کی لذت کا آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ کیا چیز ہوگی اب یہ اتنے بڑے دماغ کو اللہ تعالیٰ جنت میں اور کروڑوں گنا بڑھا دے گا اور سورے کمپیوٹر کی ونڈو کھول دے گا پھر کہے گا مانگ میرا بندہ آج میں دینے جایا ہوا ہوں اب یہ سارے دماغ کی طاقت لگا کر مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے یہاں تک کے کہیں گے یا اللہ بس ہوگی اب سمجھ نہیں آتا کیا مانگیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بہت تھوڑا مانگا ہے اور مانگو پھر سر جو بیٹھیں گے پھر سوچیں گے پھر مانگتے مانگتے مانگتے تھک جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس چلے گا بس نہیں اور مانگو ابھی بھی تھوڑا ہے پھر دوسری مرتبہ پھر پوچھ پاچھ ایک دوسرے سے مشورے کر آخر تیسری مرتبہ بھی جب مانگ مانگ کے تھک جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس کہیں گے یا نہیں, نہیں اور مانگو وہ کہیں گے مولا تیرے عزت و جلال تی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اب ہم کیا مانگے تو اللہ تعالیٰ پتا کیا کہیں گے تو تو تم تو اپنی شان کا بھی ابھی نہ مانگ سکے میری شان کہاں سے کہاں اور تم تو اپنی شان کا بھی نہیں مانگ سکتے میری شان کا کام سے ہم نے وہ بھی وہ بھی ہم نے اپنی قدرت سے تمہاری شان کا نہیں اچھا جاؤ چکن جو مانگا میں نے دے دیا جت رکم اور جو تم سے رہ گیا وہ ہم تمہیں دے رہے ہیں اس مجمے میں جو سب سے چھوٹا سوال ہے زیادہ کو کون اپنا پے گا آپ تھوڑے کا اندازہ لگائے اس مجمے کا ہمارے نبی نے سب سے چھوٹا سوال بتایا ایک آدمی کھڑا کر گئے گا یا اللہ تو نے کہا تھا کہ لاہور میں دنیا کو قدموں کے نیچے رکھنا سر پہ نہ چڑھنے دینا پیٹ پیچھے رکھنا ہوں کہ آگیا نہ کرنا مولانا ساری زندگی دنیا کو قدموں میں رونتا رہا میں نے اسے کبھی دیوی نہ بنایا میں نے ایسی کبھی پوجا نہ کی میں اسے ہمیشہ دے کے چلتا رہا تجھے سامنے رکھ کے چلتا رہا میں آج کچھ سوال کرتا ہوں جس دن دنیا بنائی تھی اور جس دن جا کر تون مٹ کو قائم کیا تھا اس جتنا کچھ تم نے بنایا سارا ہی مجھے دے یہ سب سے چھوٹا سوال ہے تو بڑے سوال کی اور آخری سوال کی کیا یاد ہوگی جبکہ اس میں مانگنے والے نبی بھی کھڑے ہیں رسول بھی کھڑے ہیں اور رسولوں کے رسول اور انسانیت کے سردار محمد حد مصطفیٰ ساجدار دینا سید القول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں وہ بھی کہیں گے یادہ میری بھی بس میری بھی بس تو میرے, بس تو میرے بھائیو ہو اللہ oh, سے لو لگا لو معاملہ اللہ کی قسم بڑے نفع کا سودا بڑے نفے کا سودا پھر یہ, پھر یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دفتر خان لگاؤ میرے, میرے مہمان ہیں دفتر خان لگاؤ تو دفتر خان بچے گا اس میں کہا گا کھانے سجاؤ کھانے سجیں جب جنت کے کھانے کھائیں گے تو انہیں دنیا کے کھانے ایسے یاد آئیں گے جیسے پشا پخان ہوتا ہے اور جب یہ اللہ کے دفتر خان پہ کھائیں گے تو وہ کہیں گے وہ جنت کے کھانے تو ایسی تھی یہ کیا اللہ کھلا رہا ہے یہ کیا اللہ کھلا رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا پانی پلاؤ تو جو اللہ کے دفترخوان کا پانی پیئیں گے تو انہیں تسمی مسلبیل کے چشمے بھول جائیں گے پھر لگائے گا پھل کھلاؤ اور جب یہ جنت کے اللہ کے دفترخان کا پھل کھائیں گے تو انہیں نیچے کی جنتوں کے پھل بھول جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہیں جوڑے پہناؤ جوڑے جو اللہ تعالیٰ دلع... جو اللہ تعالیٰ دلع... دلع... کی والی عورت کو جوڑے پہنائے گا سو جوڑے اور اس کا جو دائرہ ہے نا دائرہ گھرارا اور لہنگے کا جو دائرہ ہے وہ تین میل میں پھیلا ہوا ہوگا، تین میل میں میں کافی عرصہ پریشان رہا کہ تین میل میں پھیلا ہوا لباس کو اٹھائے گی کیسے قد تو اس کا آدھے شام جتنا یعنی ایک سو تیس فٹ تو ایک سو تیس فٹ قد ہو تین میل میں کرتا لہنگا پھیلا ہوا ہو تو وہ چلے گی کیسے سوچتے سوچتے سوچتے سوچتے ایک بات نظر سے گزر رہی تو پھر سمجھ آئے گی کہ جنت کا جتنا لباس ہے وہ اللہ پاک نور سے بنائے گا نور کا تانا بانا ہوگا جو اللہ یہاں پانی کے اس قطرے پر ہماری تصویر بناتا ہے جو قطرہ مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آتا جو رب اس قطرے کو اس تصویر میں بدلتا ہے وہ رب نور کا دھاگا بنائے گا اور اس پر تانا بانا بنے گا اس پر اپنے علم سے ڈیزائن لگائے گا اس کو اپنے علم سے سجائے گا پھر جنت کی ایمان والی عورت کو پہنائے گا وہ تین میل کی بجائے تین سو میل میں بھی پھیلا ہوا ہوگا تو اس کا محسوس نہیں ہوگا کہ نور کا وزن کوئی نہیں ہوتا نور کا وزن کوئی پلہ فرمائے گا ہاں میرے بندو میرے وعدے پورے ہو گئے ہاں پورے ہو گئے بھائی لاؤ جنت کی لڑکیوں کو وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے آج ہم نے جنت کی موتی سے سنائی ہے جنت کا ہر طرف پورا صاف ہے اس کی ہوا موسیقار ہے اس ہوا کو اللہ نے ایسا علم دیا ہے کو جب جب پتوں کو لہراتی ہے ٹکراتی ہے تو ایسی دھنے نکالتی ہے کہ ایک ایک دھن میں جنت والے ستر ستر سال بیٹھ کے سنتے رہیں گے اور ان کا سننے کا شوق پورا نہ ہوگا اس دن اللہ وہ ہوا چلائے گا اور اعلان کرے گا جو لاہور میں گانے نہیں سنتے تھے وہ آ جاؤ وہ آ جاؤ باقی نہیں سن سکتے ایک ہی بات ہو سکتی ہے یا پائے کا دھنے سنو یا رحمان کی بنائی ہوئی جنت کی دھونے سنو یا یہاں کی جنگی شراب پیو یا وہاں کی پاکیزہ شرابندہ کے ہاتھوں سے پیو یا یہاں آوارہ عورتوں کے چکر میں پھرو یا جنت کی خوبصورت دیویوں کو پہلو میں لے کے بیٹھو یا یہاں کے حرام چیزوں کے پیچھے بھاگو اور حکومتوں کی دوڑ لگاؤ یا اپنے اللہ کو مصروف بنا کے چلو اور جنت الفردوس کی چابیاں اپنے حبیب نبی سے لے لو یہ ایک کلار ایک نیام میں دو چیزیں نہیں حرام دنیا کو نہیں کہہ رہا ہوں دنیا حرام کہہ رہا ہوں حرام ہمارے ہاں دین دنیا اکٹھی ہوتی ہے جی دین دنیا اکٹھی ہوتی ہے جی اس کا کون منکر ہے لیکن ہمارے دنیا کا تصور اور ہے نماز بھی پڑھو باہر جا کے گانا بھی سنو وہ دنیا یہ دینی وہ, نہیں, نہیں, وہ حرام ہے یہ دین ہے نماز بھی پڑھو بھی رکھو جھوٹ بھی تو لو بھی کاٹو غلط بھی تولو لو سوز بھی کھاؤ حرام بھی کرو منہ بھی مارو اس کو دنیا کہتے ہیں یہ دنیا نہیں ہے یہ حرام ہے دین کے ساتھ حرام نہیں جڑ سکتا دین کے ساتھ دنیا جڑی ہوئی ہے لیکن دین کے ساتھ میں موسیقی کہاں سے جڑوں میں بے پردگی کہاں سے جڑوں میں عورتوں کا بازاروں میں دعوت نظارے دینے کو کیسے دین کا حصہ بنا دوں اور شادیوں میں مہندی کی تقریب کو میں کیسے دین کا حصہ بنا دوں ناشنا گانا میں کیسے اسلام کا حصہ بنا دوں کیا میں نے اللہ کے سامنے مر کے نہیں اٹھنا آپ سے تو پوچھنی ہوگی میرے تو بول بول پہ اللہ کی نظر ہے میں آپ کے اخلاص کی قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں آپ سارا مخلص مجمع ہے لیکن مجھے میرے رب کی قسم میں اپنے اخلاص کی گواہی نہیں دے سکتا مجھے کیا خبر اتنے مجمع کو دیکھ کر کب میری نیت بدل جائے کب تک برسی لہر اٹھ جائے کب اجب میں گرفتار ہو جاؤں کب اپنے بول جاؤں آپ سارے اس محسل کا نظر لے کے جا رہے ہیں اور میں قیامت کے دن بھر لیا جاؤں سارا تیرا دن ٹھیک تھا یہاں تیری نیت بگڑ گئی تھی ہم سارا محدود کرتے ہیں مجھے اپنے عمل کی خبر نہیں ہے لیکن میں اپنے عمل سے آپ کے عمل پہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی رضا میں آئے بیٹھے ہو میں نے آپ کو کیا دینے ہے یہ اس مسجد والوں نے آپ کو کیا دینا ہے لیکن ممبر پہ بیٹھنے والا خطرے میں ہے اسے نہیں خبر کے وہ اللہ کے لیے کہہ رہا ہے یا اپنی واہ واہ کے لیے کہہ رہا ہے یہ کھیل موت پہ امام مالین کی بات مجھے کبھی کبھی بہت رو لاتی ہے وہ فرمایا کرتے تھے تم کیا سمجھتے ہو کہ مسنڈے بیٹھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں جبکہ میرے حد نے میرے ایک ایک گول کو مجھ سے پوچھنا ہے میں نے یہ گول کیوں بولا تھا میں نے تو ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے بولنا ہے مجھے کیا خبر کم میری نیت بیٹھ جائے اور اللہ کا یہ تو نہیں پھتا سفر اللہ کا ان नहीं खाता نہیں کھاتا اس کی کچھ سننا تو پتہ نہیں کھاتا وہ تو چڑا پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں میرے بول پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں میرے بھائیوں میں جاؤں تو الگ بات بات نہیں اور جا رہی پر ضرورت ہے ایک آدمی جنت میں جا رہا ایک مجمع جنت میں جا رہا ہوں ایک مجمع مجرم کھڑا ہوگا دو دو دنیا میں سے ایک آدمی کہے گا ایک شخص اے بھائی آپ مجھے پہچانتے ہیں وہ کھڑا کر سے دیکھے گا کہ میں ہی پہچانتا ہوں آپ کو یاد نہیں لاہور میں بڑی گرمی تھی آپ پانی سے بےتاب تھے میں نے آپ کو ایک گلاس پانی پلایا تھا یاد آیا ہاں یاد آ گیا کا میں گرفتار ہو گیا ہوں سورہا ہو گیا ہے تو میری تبیل کر سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اس کا ایک احسان میرے دن میں باقی رہ گیا ہے میرا جی نہیں چاہتا اس کا بدلہ چکا بغیر میں آگے چلا جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چل کو بھی معاف کر دیتے تو مجھے کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ میرے پاس کوئی دعویٰ نہیں میں تو روز بیان کرتا ہوں کہ میں کس سے کہہ رہا ہوں یا ریاکاری سے کہہ رہا ہوں لیکن مجھے یہ پتا کہ یہ سارا مختلف منٹ میں بیٹھا ہوا ہے میں میں اپنی ریا میں اگر پکڑا بھی گیا تو مجھے بچا لینا اب لوگوں کی تو فیصلہ کوئی تو مجھے یاد آدمی سے رہ جائے گا میری بات سنی تھی نے اتور سیدھی راہ پہ آ تھا میری بھی سفارش کر مسئلہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے ہمیں لوگوں نے بتایا ہے بڑی اوسی گاٹی ہے بڑی اونچی کڑھائی ہے ایسے تو بخشے بخشائے لوگ روتے روتے دنیا سے چلے بخشے بخشائے جن کو جنت کی شالتا نہیں وہ روتے ہوئے دنیا سے اٹھے گئے اللہ تعالیٰ کریم ہے میرے بھائیو اپنے اللہ کو مطلوب بناؤ آپ کے لیے اخلاق کیا مشکل ہے آپ سے کسی کی آپ کے منتظر ہو تو میرے جیسے مصیبت میں گرفتار ہیں جن کی طرف نظریں اٹھتی ہیں لیکن ہم مجھے یوں تسلی ہو جاتی ہے کوئی مرد اور عورت کسی کے دل کو لگی بات اس کا دل پلٹا کھا گیا یوسف ادین حسین سے اللہ تعالیٰ نے آج سے ایک ہزار برس پہلے بہت لوگوں نے ان کے ہاتھوں توبا کی ان کے انتقال کا وقت پہا تھا کہنے کے مولا کچھ سے تو ساری زندگی کیا کی بات تیری کی واہ واہ اپنی چاہیے لیکن تیرے بندوں کے ساتھ ہمیشہ دیانت داری سے کام لیا انہیں میں نے تیری طرف متوجہ کیا کبھی تیرے خیر کے طرف متوجہ نہیں کیا میرے مولا میری جیانت معاف کر دے اور میری اس دیانت کو قبول کر لے جو میں نے تیرے بندوں کے ساتھ کی جب یہ انتقال ہوا تو کام میں کسی کو ملے انہوں نے پوچھا کیا ہوا سارے بیان دھرے رہ گئے ایک بول آ میں جو بولا تھا وہ کام آ تو میرے بھائیوں اللہ کے واسطہ دیتا ہوں میں آپ کو ہم تباہ ہو چکے ہیں آخرت بھی گوا بیٹھے ہیں دنیا بھی ہاتھ میں کوئی نہیں نہ اشتراعی عزت ہے نہ انترادی عزت ہے جلتوں کے پہاڑ ہیں جو ٹوٹ رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی چارہ نہیں سوائے کہ اللہ کی طرف لوٹ کر توبہ کر اللہ کو منا لو اللہ کو راضی کر لو حکومت کچھ نہیں کر سکتی ان بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ اوپر والا ہے اصل حکمران وہ اوپر والا ہے عزت والا قدرتوں والا طاقت والا سر میں یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کہے گا وہ کام ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے ایک ہی مزہ لے سکتے ہو یا یہ لے دو یا وہ لے دو تو کیوں اپنے من کی دنیا کو ہم کالا کریں مسکن فرمن کے ساتھ جن آنکھوں نے حرام دیکھنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے جن کانوں نے موسیقی کا اپنے آپ کو رسی بنایا وہ اللہ کے کلام سے محروم ہو جائیں گے اللہ جنت کی لڑکیوں کو کہے گا گاؤ اور جنگل کو کہے گا تم ساز بن جاؤ انہیں کہے گا تم آواز بن جاؤ یہ ساز اور آواز مل کر ایک اوپر سے اللہ کے سامنے ہو ایک ایسا ہوگا کہ میں الفاظ کہاں سے لوں بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بولو کبھی ایسا سنے کہیں گے کبھی نہیں سنا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں اب اس سے اچھا سنو کہیں گے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے یا تابو اے داود آ جاؤ مسنت پر سنا میرے بندوں کو داود علیہ السلام کو اللہ نے وہ آواز دی تھی داود علیہ السلام کے زمانے میں موسیقی کا زور تھا جیسے سے آج موسیقی کا زور ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دور کی موسیقی کو توڑ دیا لہن داودی سے جب وہ زبور پڑتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے جنگل سے جانور نکلاتے تھے اور شیر درندے علیہ السلام کے جب لے میں پڑتے تھے بیٹھ کے سنتے تھے وہ وہ آواز تھی جس نے پہاڑوں کو ہلا دیا اور درندوں کو جس نے مست کر دیا اور انسان بے ہوش ہو کے گرتے تھے آج وہ آواز ہوگی اور جنگ کا خاص ہوگا اور اللہ کا پورو ہوگا یہ سرخاز آواز مل کر ایک ایسا سما بنے گا کہ جس کو کوئی الفاظ دین نہیں کر سکتا پھر اللہ فرمائیں گے ایسا کبھی سنا کہیں گے کبھی کہیں گے اس سے ہندو کیا ابیبی یا یا محمد یا ابیبی یا محمد اے میرے حدیب اے میرے محمد آ جا آ جلوہ تلوا افروز ہو سمجھ میں آ رہا ہے کتنے گھاٹے کے سودے ہو رہے ہیں یہاں کی تبلے سارنگی کے پیچھے کتنے گھاٹے کے سودے ہو رہے ہیں تو آواز حدیث ساز جنت جنت والوں کو اپنا آپ بھول جائے گا پہلے تو جنت بھولیں گے دو کی آواز سن کر پھر اب اپنا آپ بھول جائیں جائے گا موجیں جنت کی موجوں نے بھی وجوہ آ جائے نہروں کی جو موجیں موجود فرب فرمائیں گے ایسا کبھی سنو کہیں گے کبھی نہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں اس سے بھی اچھا سنولہ اس سے بھی کوئی اچھا ہے کہاں کہا؟ تمہارا اپنا رب جو باقی ہے اب آپ رب, رب کی سنو ہاں ہاں کہیں نظر سے گزرا تھا ویسے تو اللہ قرآن سنائے گا یہ تو سب حدیثوں میں موجود اللہ قرآن سنائے گا اور ایک جگہ نظر سے گزرا تھا اللہ تعالیٰ سور انعام سنائے گا سورح انعام قرآن کی واحد لمبی سورت ہے جو ایک رات میں وقت اتری پوری کی پوری اتری اور اس سورت کو اتارنے کے لیے جبری علیہ السلام کے ساتھ ستر ہزار فرشتہ آیا سورہ انام سب تو پر ہے توحیل تو شیر کی جڑوں کو کش کی بنیادوں کو وہ جی جاتی ہے یہ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی کانوں کی جسم کی ٹھنڈک کا لذت کا سامان اپنے خزانوں میں تیار کر کے رکھا ہے وہ آخر اللہ تعالیٰ پردہ فرما کر کہے گا جاؤ واپس چلے جاؤ کہیں گے ہمیں نہ جنت چاہیے نہ ہو چاہیے ہمیں تیری ذات چاہیے ہمیں اپنا آپ دکھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس تمہاری دیویاں ہو ایمان والی عورتیں تو ساتھ ساتھی ہوں گی ایک طرف وہ کہہ رہی ہیں یا اللہ الا اہل ہمیں خاندوں کی یاد ستا رہی ہے تو وہ کہیں گے ہمیں کچھ نہیں چاہیے یا اللہ بس تو ہو اور ہم ہوں بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے ہمیں کریں اور جو جنت الفردوس والے ہیں وہ صبح بھی اللہ کو دیکھیں گے شام بھی اللہ کو دیکھیں گے ان کے لیے جمعے کی قید آئیں ان کے لیے صبح و شام ہے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو کہ جنت کا جمعہ سات ہزار سال کے بعد آئے گا چھ ہزار سال کے بعد کیونکہ جنت کا ایک دن ہزار سال کے برابر ہے لیکن یہ خوشخبری بھی ساتھ ہے کہ وہاں وقت کے گزرنے کا احساس ختم کر دیا جائے گا ایک ایک پن ایک پن اور ایک صدی اور ہزار صدی اور لاکھ صدی برابر ہو جائے گی وقت کے گزرنے کا سارا احساس مٹا دیا جائے گا تو اللہ اوپر والوں کو دن میں دو دفعہ اور نیچے والوں کو آٹھویں دن اور ایک ہستی ایسی ہے اُس اہل جنت میں نبیوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا انخواف اللہ, اللہ پوری دنیا کی جنت اللہ تعالیٰ تمام جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا اب یہ تو ہے دیدار عام جو آپ نے तो تو खास خاص پتا نہیں کیا ہوگا میرے بھائیوں آخرت کے لیے زیادہ کٹا کرو سفر ہے سفر ہے لمبا دور کا تنہائی کا وحشت کا اندھیروں کا گھر کیڑوں کا گھر کبر کا گھر وحشت اور تنہائیوں کا گھر ہے اس دنیا کی دوڑ سے واپس آ جاؤ ہلال ضرور کماؤ اسے اسے اسے تو نہ اللہ نے روکا نہ نبیوں نے روکا حلال طریقے سے خواہش کو پورا کرو نہ اللہ نے روکا نا بیوی کے منہ میں رکما دینا صدقے کا سوا ایک آدمی مجھ کہنے کا کہنے کا کہ میری بیوی بہت مجھ سے لڑتی میں نے کہا تم ایسا کرو جب جاؤ تو جاتے کھانا کھاؤ تو اس کے منہ میں والا والدہ کام اس کا بڑا غلط تھا میں نے پھر اگلے دن فون کیا میں نے کہا میرے والا کام جو میں نے کیا ہے نے کہا جو تو حرام کماتا ہے اس سے تجھے شرم نہیں آتی جو تو حرام کماتا ہے اس سے تجھے شرم نہیں آتی جو تیرے نبی کا طریقہ ہے اسے تجھے شرم آتی ہے میں نے کہا ابھی کر کے مجھے فون کرو اس کا پندرہ منٹ کے بعد فون ہے وہ تو جی ان کے لابھ آ گیا ان کے لابھ آ گیا کیا ہوا میری بیوی تو اتنی خوش ہوئی جب سے شادی ہوئی ہے تم نے میرے ساتھ یہ کام نہیں کیا یہ تمہیں کیسے سوجا کہ ایک مولوی صاحب ہیں کا اللہ ایسے مولوی تجھے روز تک کرائے ہاں ہمیں حکم ہے اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرنے کا آپ نے فرمایا خیرکم خیر اہل تم میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تمہارا نام خیر الہلی اور میں تم میں سے سب سے اچھا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں تو اس سے زیادہ ہمارا نبی اور کیا خوبصورت ہونے طریقہ بتائے گا کہ بیوی کے منہ میں رکمر ڈالنا بھی صدقے کا ثواب اس سے پورا کرنا دونوں کو صدقے کا ثواب من طلب دنیا حلال جس نے دنیا کمائی حلال حرام نکل گیا حرام نکل گیا حرام نکل گیا, گیا،, گیا، سوچ جھوٹ رشوت سیاں دنتھی ناخوش کی کمی دکھانا کچھ اور دینا کچھ اور یہ سب نکل گئے پہلی شرط سے ہی نکل گئے من منطلب دنیا حلال جس نے دنیا کمائی حلال اپنی دیدی اور بچوں پر خرچ کرنے کے لیے اس عن مسالہ ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے على ہی غریبوں پر فرض کرنے کے لیے پڑوسیوں پر خرچ کرنے کے لیے لقی اللہ یوم وہ وجوہ مثر القمر نئی البدر تو تو قیامت کے دن ایسے اٹھے گا اس کا چہرہ چودویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا ہم تو غلط طریقوں سے روک رہے صحیح طریقوں کو تو خود زندہ کرنے کی دعوت دے رہے ہم تو کامل کا کامل دین لے کر آئے ہیں میں عیسی علیہ السلام کی زندگی کیسے نمونہ بنے گی انہوں نے تو شادی نہیں کی کہاں سے معاشرت کا دین آئے گا عیسائیوں میں ہمارے پاس معاشرت کا دین ہے شادیاں بھی کی اپنی بیٹیوں کو بھی رخصت کیا اپنی بھی شادی کی گھر کو بسایا کیا بتاؤں اپنے گھر میں خود دیتے تھے آپ ان کو شان کے خلاف ہوگا نا آپ اپنے گھر میں جھاڑو خود دیتے تھے اپنے لیے آٹا خود گونتے تھے کا تو پکا میں گونتا ہوں اپنا جوتا خود گانٹ لیتے تھے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر گھر کا کام کرتے تھے کانا بسن بستامن آپ گھر میں آپ کی آخری دینی ہے جن سے آپ نے شادی کی انتخاب سے تین برس پہلے ساتھ بگڑی ان کی باری تھی ان کے پاس ان کے گھر میں آپ ہوئے آپ کو رات کو اس سنگے کا تقاضا ہوا اس زمانے میں ایسے اٹ باتھ روم کہاں کہ آپ باہر جڑے ہر ممونا کی نبی کھولیں ان کو چکر چڑھ گیا ان کو غصہ چڑھا سے کنڈی لگا لیا جب حضور آئے دروازہ کٹکھایا کہنے لگی نہیں کھولوں گی اللہ کی بندی کیوں نہیں کھولتی مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس جاتے ہیں اللہ کی بندی میں نبی ہوں میں بھی کبھی شعین कर सकता ہوں نہیں نہیں مجھے پتہ ہے آپ دوسری بیوی کے پاس گئے مجھے آگا چھوڑ دیا وہ منت کر رہے وہ غصے میں آئی نہیں کھولوں گی محبت سے کھلوایا اور کچھ بھی نہیں فرمایا کچھ بھی نہیں فرمایا کہ تو تی بے عدب ہے ایسے گسا آ رہا کہ تو نے نبی کی شان میں گسا کیا ہمیں تو زندگی سکھائی اللہ کے نبی نے حضرت آشا رضی اللہ چھوٹی تھی تو ایک سفر میں وہ ساتھ تھی تو واپس ہو رہے تھے میں دوں گی تو, تو آپ نے سب صحابہ سے کہا دیکھا چلے جاؤ آگے چلے جاؤ سورے آگے چلتے چلتے, چلتے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے حضرت صاحب سے فرمایا میرے ساتھ دوڑ لگاؤ لگاؤں دوں کہا لگاؤں گی تو می ادی دوڑ لگا رہے حضرت حضرت نے کہا میرا میرا بدن ہلکا فرتیلا میں حضور سے آگے نکل گئے پھر کئی سال گزر گئے تو آپ نے پھر ایک سفر سے واپسی پہ صحابہ سے فرمایا تم سب آگے چل جاؤ جو سب آگے جا کر غائب ہو گئے تو پھر آپ نے سے فرمایا دوڑ لگاؤ گی کہاں ضرور لگاؤ گی تو فرمایا پلنگ جن کو تو ان دنوں میں میرا جسم ذرا بھر گیا تھا تو کچھ وزن بڑھ گیا تھا تو جب دوڑ لگی تو اللہ کے نبی مجھ سے آگے بڑھ گئے تو آپ نے فرمایا برابری ہو گئی نا اس وقت تم جیت گئی آج ہم جیت گئے یہ ہمیں گھر کی زندگی سکھا کر گیا ہے اللہ کا نبی کہ حلال حدود کو نہیں پار کرنا کہ بیوی کہہ رہی ہو کہ یہاں میں بھی میں نے کروانی ہے اور آپ کو کیا کروں بیوی نہیں مانتی یہاں کوئی مفاہمت نہیں ہے یہاں کوئی مفاہمت نہیں ہے حلال کی اندر جیسے اللہ کی نلی نے بتایا جیسے اپنے گھر والوں سے سلوک فرمایا وہ ہمارے ذمے ہے تو ہم کوئی دنیا سے نکالنے کی بات نہیں کر رہے صحیح دنیا میں داخل کرنے کی بات کر رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ زندگی لائے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے یہ بھی سن لیا اس کا دوسرا بھی سن سند اللہ کے رہنے جا رہے تھے یا سفر میں جا رہے تھے کوئی واضح نہیں تھے اپنی بیوی سے فرمایا گھر میں ہی رہنا میں ذرا سفر پہ جا رہا ایک جملہ منہ سے اچھے پیچھے اس خاتون کے والد بیمار ہو گئے پچھلی گلی میں انہوں نے حضور کو پیغام یا رسول اللہ میرے ابا بیمار ہو گئے میرے میاں جاتے جاتے کہہ کہتے گھر میں رہنا تو میں اپنے ابا کو دیکھنے چلی رہا آپ نے فرمایا تو اپنے گھر میں رہو اتحان کی بات کو نبھا پھر وہ پھر وہ سکرات میں آگئے گئے جان کرنی شروع ہو گئی رسول اللہ چلی جاؤں آپ نے کہا خاند کی بات کو نبھا پھر وہ مر گئے لوگ تو امریکہ سے چلتے ہیں میت پر پہنچ جائیں گا لندن سے چلتے ہیں میت پہ پہنچ جائیں گے یا رسول اللہ ہو یہ دیکھنے چلی جاؤں حسرت رہ جائے گی ساری زندگی کی آپ نے فرمایا اپنے خامن کی بات کو نبھا میرے رب کی قسم ان کے خامن کا کبھی بھی یہ منشا نہ تھا لیکن اس زمانے کی معاشرت آپ کو بتا رہا ہوں ان کو دفن کر دیا دفن ہونے والا بھی صحابی ہیں اور جس کا اللہ کا نبی جنازہ پڑھائے اس کی جنت میں شکیہ رہ گیا اور وہ خود بھی صاحبیوں کا جنتی ہونا یقینی ہے لیکن آپ نے کہا فرمایا کہ جاؤ اس بچی سے کہو کہ تیرے اس عمل کی برکت سے اللہ نے تیرے باپ کو جنت ابا فرمایا وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے وہ صحابی بھی تھے وہ جہاد بھی کرتے تھے وہ آپ کے ساتھ خیرات بھی کرتے تھے تحجت بھی پڑھتے تھے لیکن بخش کا ذریعہ اللہ کا نبی کس عمل کو بتا رہا ہے اس کی بیٹی کے صبر کو بتا رہا ہے معاشرت کو ویسے ختم ہو چکی ہے لوگ معاشرت کو سمجھتے ہیں یہ اور چیز ہے دین کیا ہے نماز پڑھنا روزہ رکھنا تصویر پڑھنا بس اور اس کے بعد, اس کے بعد جو مرضی کرو اس کے بعد جو ورزی کرو پوری زندگی کا نام تین ہے پوری زندگی کا نام تین ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کامل اکمل شکر میں لے کر آئے یہ جنت کا راستہ ہے یہ جنت کی قیمت ہے جو اس پر چلے گا وہ کامیاب ہے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ زندگی کو زندہ کرنے کے لیے شور مچا رہے ہیں کہ بھائی سیکھو سیکھو سیکھو یہ دن سیکھے آنے کی چیز نہیں صرف نماز کا نام اسلام نہیں ہے بے شک بے شک بے شک کوئی حصہ نہیں اسلام میں اس مرد کا عورت کا جو نماز چھوڑ چکا ہو کوئی حصہ نہیں ہے کوئی نہیں ہے وہ مسلمان مسلمان کیا ہے جس کی کسان خاک آلود نہ ہو وہ کیسا مسلمان ہے جس کے ماتھے سجدوں سے آباد نہ ہو وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے جو مسلح پہ سر رکھ کے رونا نہ جانتا ہو جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے تڑپنا نہ جانتا ہو دیکھو تو قرآن کیسے کہہ رہا ہے جنوبہم خوفا میرے کچھ بندے ایسے ہیں میری کچھ بندیاں ایسی ہیں جو رات کو رات کو جب عالم سوتا ہے وہ اٹھ اٹھ روتے ہیں جب عالم اپنے کے مزے لیتا ہے وہ مسلے پہ تڑپنے کے مزے لیتے ہیں جب وہ خواب خرگوش کے نشے اٹھاتے ہیں وہ میرے سامنے آنسو بہانے کے نشے اٹھاتے ہیں جب وہ اپنی نیند پوری کرتے ہیں وہ راتوں کو اٹھ کے قرآن کی تلاوت پوری کرتے ہیں میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو پچھلی رات اٹھ جاتے ہیں آپ کے آپ کے ہمارے نبی نے فرمایا مبارک ہو اس شخص جو تحجد میں اٹھا اپنی بیوی کے خوبصورت پہلو کو چھوڑا اور وضو کیا مسل بچھایا پھر اپنی بیوی کو اٹھایا اٹھ تو پڑھ لے اس نے ہوں ہاں کی تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے پھر اس کو بھی اٹھایا پھر دونوں مسلے پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا مبارک ہو میری اس بیٹی کو مبارک ہو میری اس بیٹی کو جس نے ہم کے پہلو سے اٹھی خامد سے پہلو سے جدا ہوئی اور جا کے وضو کیا مسل بچھایا پھر اپنے خامن کو کہا اٹھیے مل کے اللہ کو یاد کریں آگے خامن نے ہوں ہاتھی تو اس کے منہ پہ پانی کے چیٹے مارے پھر اسے اٹھایا پھر دونوں مل کر کھڑے ہوئے اللہ اکبر اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو دیکھو ارے دیکھو دیکھو, دیکھو انہیں کس نے اٹھایا انہیں نیند سے کس نے اٹھایا انہیں خواب خرگوش سے کس اٹھایا, اٹھایا فرشتے کہیں اللہ تیری محبت نے اٹھایا کہ تم گوار رہو میں بھی ان سے پیار پا چکا اور میں بھی ان کو مہار چکا وہ کیا مرد ہے وہ کیا عورت ہے جسے سجلا نصیب نہ ہو جس اللہ کے سامنے رونا نصیب نہ ہو اسلام نماز کے بغیر مکمل نہیں مسلمان کا تصور نماز کے بغیر ہے نہیں آسمانوں پہ ملا ہوا توحفہ سوچو تو صحیح اللہ تعالیٰ نے اچھوں پہ بلایا اپنے سامنے کھڑا فرمایا اور پچاس نمازیں عطا فرمائی پچاس اللہ کو نہیں پتا کہ دنیا کے کام بھی کرنے ہیں پچاس نمازیں دے کر چند باتیں سمجھائی ہیں کہ میری نظر میں میرے بندو تم میری بندگی کے لیے آئے ہو اور کوئی تمہارا کام کوئی نہیں پچاس نمازیں دے کر سمجھایا میرے بندو میں تمہیں دنیا نے تمہارے لیے سب سے بڑا عمل میرے سامنے سجدہ کرنا ہے یہ وہ سجدہ ہے جس کا شیطان نے انکار کیا تھا پچاس نمازیں دے کر ایک بات اور سمجھائی جو میں نے کہیں پڑھی نہیں لیکن میرے ذاتی وجدان سے مجھے سمجھ میں آتی ہے اور ان اللہ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت سے اپنی محبت کا اظہار فرما رہا ہے جیسے اکلوتے بیٹے کو ماں اوجھل نہیں ہونے دیتی دائیں بائیں ہو جائے تو کلیجہ تھک تھک کرتا ہے کہاں چلا گیا کہاں چلا گیا بھاگو دوڑو یہ جی ہمارے رشتے دار سے ایک ان کا بیٹا شاوان اس کو سکول میں بھی نہیں ڈالا کہ میری نظر تو کو لے ہو وہ بیچارہ ان پڑھ رہ گیا اس کو پڑھنے بھی نہیں دیا ایسا اس کو محبت تو پچاس نمازیں دے کر اللہ تعالی یوں ہمیں گویا کہہ رہا ہے اے میرے حبیب کی امت کیونکہ تم میرے محبوب کی امت ہو, تو مجھے غصے سے پیار تھا اس کی سم سے بھی مجھے ایسا پیار ہوا ہے یہ میرا جی تو چاہتا ہے کہ تم مسجد سے نہ نکلو بس میرے سامنے بیٹھے رہو مجھے یاد کرتے رہو یہ میرا ویزدان ہے میں نے کہیں پڑھا نہیں باقی آپ کو بڑی باتیں بتا رہا ہوں یہ میرا ویجدان ہے کہ اللہ گویا ہم سے کوئی ایسا پیار کرتا ہے تو کہتا بس یہ میرے سامنے بیٹھے رہے ہیں. لیکن پھر اسے پتا ہے جیسے اوزد علی ہے اس میں مجھے ایک عجیب صورت حال نظر آتی ہے کہ محبت اور شفقت میں جنگ ہو رہی ہے اللہ نے کہا اے چاد جا وہ مل جائی ساری رات میرے سامنے کھڑا ہو جا محبت نے جوش مارا سامنے آ جائے باتیں کریں گے پھر شفتت، شفتت نے جوش مارا ساری رات بگاٹا ہے اپنے بندے کو تھک جائے گا کالا کا لیلا اچھا تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کر آرام کر دیا اوین کشمین ہو اوین کشمین محبت نے جوش مارا پھر محمد نے جو نہیں نہیں آدھی رات کو ضرور جاگا آدھی رات ضرور جاگا شفقت نے جوش مارا اگین اچھا چلو تھوڑا آدھی رات سے تھوڑا اور کم کر دے تھوڑا اور آرام کر لیا کر او علیہ پھر محبت نے جوش مارا کہنے کچھ تو کر کیا جاتے کرتیلا مجھے میری کتاب میں تیرے منہ سے سننا چاہتا یہ محبت و شفقت کی مجھے جنگ نظر آتی ہے عجیب و غریب لطیف جمول دل کا دل و کہ محبت کہتی ہے آ جا جا کہتی ہے تھوڑا سا لیٹ بھی جا اس درمیان میں یہ آیت چل رہی ہے ایسے ہی اللہ جل, جل جلال ہو اس امت کو کچھ پیار بڑی نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ آپ تم مسلح بچھا کے بیٹھے رہو مجھے یاد کرو اگر یہ ہوتا تو پھر روٹی وہ اپنے ذمے لے پھر ہمیں کمانا پڑتا پھر میں کھلاتا ہمارا نبی تو لے کے آ جاؤ اللہ کے نبی نے نہیں کہا کام کرو بولے کہاں اللہ بھلا کرے وہ سارے ٹکرا گیا وہ بھی اللہ نہیں ٹکرایا میں یوں کہوں اللہ پہلے پانچ دے دیتا اگر اللہ پہلے پانچ دے دیتا تو یہ مفہوم نہ ابھرتے جو میں نے ابھی بتائے ہیں یہ مفہوم نہ میں نے ابھی اور پھر پانچ پانچ کم کر کے یہ بتایا کہ یہ ایسا سودا نہیں کہ میں ایک دم گھٹا دوں بڑا قیمتی سودا ہے تمہاری مجبوری کی وجہ سے گٹا رہا ہوں علیہ السلام کا کر گیا یار آپ کیا غضب کر رہے ہیں کون پڑے گا پچاس واپس جائیں واپس بھیجا پھر جا کر فضرت المتہ اور وہ سید کہا چھوٹے آسمان پر ستواں کہا پانچ کم ہو گئی واپس آئے جی کیا ہوا پینتالیس رہ گئی کا کوئی نہیں پڑے گا پانچ گئی چالیس رہ گئی واپس بھیجا پانچ رہ گئی رہ گئی پھر واپس بھیجا پانچ نکل گئی تیس رہ گئی واپس بھیجا پچیس پھر واپس بھیجا تیس پھر واپس بھیجا. پھر واپس بھیجا. پھر, 15, 10. پھر بھیجا اللہ مصح السلام کا بھلا کرے مسئلہ آسان کر گئے پھر آئے, آئے کہ یا رسول اللہ کیا ہوا کہنے کے پانچ رہ گئی کہنے کے پھر واپس جائیں یہ کوئی نہیں پڑیں گے انہوں نے لاہوریوں کو گھر میں دور سے ہی دیکھ لیا تھا انہوں نے کہا یہ کوئی نہیں پڑھیں گے آپ نے کہا مجھے اب شرم آتی ہے تو مص علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میری امت پہ دو نمازیں فرض کی انہوں نے وہ بھی نہیں پڑھی تھیں یہ پانچ کیسے پڑھیں گے کا بس سب مجھے شرم آتی ہے اس لیے کہ پانچ پانچ کم ہو رہی کہیں ہی نہ کم چلی جائے تو جب آپ آگے چلے تو پیچھے سے آواز آئی اے میرے حبیب پڑھنے کو پانچ اجر کو پچاس اے میرے حبیب تیرے لیے کم میں نے کر دی ہیں میں نے اپنے لیے کم نہیں کی تیری امت کی ہر نماز کو دس گنا کر کے لکھوں گا پڑھیں گے پانچ ہوں گی پچاس نماز کے بغیر تو جوں کوئی نہیں لیکن بھائی گندگی کتنی دیر ہوگی نماز کی پانچ تو فرض ہوگی اب نفل کتنے پڑے گا دو پڑے گا پچاس پڑے گا سو پڑے گا دس پڑے گا, گا. بارہ پڑے گا کتنی دیر نفل پڑے گا باقی زندگی میں کیا ہے باقی زندگی باقی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پہ ہمیں اسلام کی پابندیوں میں جکڑ کر راہیں دکھائی ہیں وہاں شرط اخلاق جو آج زندگی سے نکل گیا ہے معاف کرنا بھول گئے درگزر کرنا بھول گئے جکنا بھول گئے اور صفاوت بھول گئے کھلانا بھول گئے پلانا بھول گئے جب سے فریج آئے ہیں اور یہ دوسرے کو کیا کہتے ہیں فریزر آئے اور, اور بڑے بڑے بوڑھے سے بڑے بڑے تو اللہ کے سے جو بچہ کچھ کھانا ہے وہ بھی غریب کو نہیں ملتا اللہ کے بغل سے تو نہ کہوں اللہ کا غضب ہی ہو گیا امت پر کہ امت فخیر ہو گئی وہ بھی کھانے اندر میں رہ گئے اب سخی دنیا سے اٹھ گئے غلطی اور فلا کرے منور سجا مین ملے نہ کوئی سخی رہا دینے والا اور نہ کوئی سردار رہا دینے والا سمیٹنے کے چکر میں سمیٹنے کے چکر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو صندوق کیا دیتے ہیں اس میں پیسے کٹھے کرتے رہو کرتے رہو سر کو بہت بڑے بیلنس والے بن جاؤ گے بڑے آدمی بن جاؤ گے معصوم بچے کو بھی بہت سکھاتا اخلاق ایک زندگی ہے معاف کرنا ایک زندگی ہے صحاوت ایک زندگی ہے درگزر کرنا ایک زندگی ہے اللہ کے نام پہ لگا دینا میرے بھائی حضرت, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاکیزہ زندگی لائے ہیں جو اللہ کے اس قرب کے اس مقام تک پہنچائے گی جہاں ساری دنیا کے انسان نہیں پہنچ سکتے نماز ایک بہت بڑی چیز ہے اس کے بغیر تو دین نہیں لیکن بھائیو اس کے بعد اخلاقیات ماں کو ماں کا مقام دو انت ان کہا جدید نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا مت کب آئے گی آپ نے فرمایا کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اس نے کہا کوئی نشانیاں تو بتائیں آپ نے فرمایا جب تو دیکھ رہے جب تم دیکھو کہ ماؤں کے ساتھ نوکرانی جیسا سلوک ہو رہا ہے تو بار سمجھ لینا کہ ڈنکا بجنے والا ہے از تو پدل سی اردو والا جب دیکھو کہ لوگ مال ہڑپ کر رہے ہیں بدیاں کے ساتھ ظلم کے ساتھ के کے ساتھ اور پیسہ سیمٹ کے چند ہاتھوں میں آ چکا ہو بس امانت امانتیں لوگ کھا رہے ہیں وہ زکاة و مغرمہ زکات دینے والے زکاة کا انکار کر چکے ہوں وہ تو اور اور اور پیسہ کمانے کے لیے پڑھا جا رہا ہو سیکھا جا رہا ہو, ہو اور لوگ دیویوں کے پرواں بردار ہو جائیں وہ اکا اور ماؤں کے نام فرمان ہو جائیں واد نام صدیفہ ہو دوست کو مرحبا کہ ابا ہو اور باپ کو دھکے دے دیں جب باپ سے کنویں کترائیں دوست کو پینے سے لگائیں وسادل کا فوٹو کا سردار وہ وہ نا فرمان انسان ہو بچہ القوم کر اور حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہو نہ اہل انسانوں کے ہاتھ میں ہو وہ مسافت اکثر نہیں اے دوسرے کو ملنا ملانا صرف ہرس کا ہو مطلب کا ہو ایک دوسرے سے ڈر کا ہو محبت کا نہ ہو ور کا فاتل اخبار کو دل اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں یہ ہماری مسجد یہ سواری مسجد ہے ادھر نہ جانا ادھر, نہ جانا ادھر نہ جانا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ کافر وہ کافر یہ ممبر تو لوگوں کو مسلمان بنانے ان کے لیے میرا نبی چھوڑ گیا تھا آج کے ممبر والوں نے کیا سے کیا کر دیا کیا سے کیا کر دیا امت کو امت سے لڑا دیا بھائی کو بھائی سے لڑا دیا دوستوں کر باہر گزرے گئے مربا فیل اصوا فل مساج ہے چودہ سادی پہلے کہا تھا جہاں میں لڑائیاں ہونے لگیں اونچی آواز سے باتیں ہونے لگیں اور دنیا کی باتیں ہوں لڑے ہوں گانے والیاں معاشرے میں مؤزت ہو جائیں محترم ہو جائیں گانے والیوں کو گانے والوں کو عزت ملنے لگ جائے کوئی ہوئی یہ پاکستان کا سرمایہ ہے یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ گانے والوں کو پاکستان کا سرمایا بنایا جائے اور گانے والوں کو پاکستان کا سرمایہ بنایا جائے کیا جواب دے گی پاکستان کی یہ نسل ان چھ لاکھ انسانوں کو جو اس لاہور کی سرحد پر آنے سے پہلے پہلے ان کی جاگ ہو گئے ان کی ہڈیاں جل گئی وہ ہاؤں میں اڑ گئے دریاؤں میں بہ گئے رو کی محکم نظر ہو گئے ختلج کی نظر ہو گئے بیاس کی نظر ہو گئے وہ عزت میں آپ دیکھنا جن کی عزتیں تار ہوگی صرف اس نیند میں کہ ایک دیش بنے گا جہاں میرے ندی کا کلمہ بولا جائے گا میرے ندی کا دن زندہ کیا جائے گا آج اگر وہ ہوتے कैसे मर जाते क्या गाय हमसे देश इसलिए छोड़वाया था हमसे बच्चे इसलिए एक हमारे है है है। है। वो घर में पहुंचे घर में पहुँचे तो क्या देखा बाईस आदमी घर में कतल हुए पड़े थे تو اس وقت اس نے ایک شیر کہا پکار سارے چمن میں تھی وہ شہر ہوئی وہ شہر ہوئی میرے آٹیا سے دھواں اٹھا تو مجھے بھی اس کی خبر ہوئی یہ لڑکے جب قیامت کو اٹھیں گے تو تم پاکستانیوں کا گائے وال پکڑیں گے اسی یہی کچھ کرنے کے لیے دیش بنایا تھا نا پول نہ دانے گانے والیاں ہو جائیں گی اور دانے کے آلات نوجوانوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے گٹار پکڑے سنتریاں سامنے ناز خوش ثقافت بن جائے گی گانے کے آگار آم ہو جائیں گے گانے والے مغد گر محترم ہو جائیں گے یہ وہ ندی ہے جو اس وقت نہیں یہ بات کر رہا ہے جب ہیا کا ایسا دور ہو تھا کہ اس امت کے حیا کو لفظ حیا بھی پورا نہیں بتا سکتا تھا اس امت کی پاکدامی کو لفظ پاکدامی بھی نہیں بتا سکتا تھا کچھ وقت اس نے آگے دیکھ کے بتایا تھا ایک وقت آئے گا جب گانے والے مزدس محضر اور محترم بن جائیں گے گانے کے آرام گھر گھر پھیل جائیں گے اور شور بلو خمور اور شراب پی جائے گی بلوچل خریر مرد رشم بہنیں گے محمد اول اور اس مت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو کہیں گے ان پڑھ لوگ سے دتیا جسے لوگ تھے اونٹوں کے زمانے کے لوگ سے یہ ہے راکٹ کا زمانہ یہ ہے روشنی کا زمانہ آپ اسے روشنی کا جہان کہتے ہیں میں اسے اندھیروں کا جہان کہتا ہوں آپ اسے ترقی کا زمانہ کہتے ہیں میں اسے پشتی کا زمانہ کہتا ہوں پتھر کے لوگ ہم سے اچھے تھے وہ انسان تھے ہم انسانیت بلائے رہتے ہیں جب یہ سب کچھ ہوگا یہ سب کچھ ہوگا جو میں نے بتایا ہے تو پھر کیا میں دائیں بائیں کہیں پھر رہی ہوگی کہیں دائیں بائیں چڑ رہی ہوگی تو میرے بھائیوں اپنی ماں کو ماں کا مقام دو بیوں کو بیوی کا مقام دو بھائی کو بھائی کا مقام دو بیٹی کو بیٹی کا مقام دو باپ کو باپ کا مقام دو پڑوسی کو پڑوسی کا مقام دو آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ پڑوسی کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دے اتنی نصیت فرمائی اللہ تعالیٰ نے پڑوس سگے بھائی آپس نہیں بول رہے تھے سگی بہن آپس میں بول رہی تھی وہ भी نماز پڑھ رہی وہ بھی نماز پڑھ رہی تھی یہ بھی نماز وہ بھی نماز آپس میں بات چیت بند ہے کیوں بند ہے اس نے مجھے یہ کہا تھا اس نے مجھے یہ کہا تھا اس نے مکان کا زیادہ حصہ لے لیا اس نے دکان کا زیادہ حصہ لے لیا اس بات پہ لڑائی کیس آیا ہزار میں این آدمیوں کے قتل کا حکم دیا ایک خاتون ساتھ اس نے کہا چھوڑ دے تیرا کیا جائے گا ہم غریب لوگ اس نے کہا ایک چھوڑ دوں تیرے خاصل. دو کو قتل کروں گا ایک اس کا خامد تھا ایک اس کا بھائی تھا ایک اس کا بیٹا تھا خاتون نے کہا دو جو موجود ہمیں لوڑ بھی مل جائے گا اللہ سے اولاد دے گا بھی وفود میرے ماں باپ مر گئے مجھے بھائی نہیں مل سکتا میرا بھائی چھوڑ دے باقی دونوں مارتے تو حجاز نے کہا میں تیرے حسن انتخاب پر سب کو چھوڑتا ہوں اپنے رشتے ناطوں کو قدر سمجھو میرے بھائیو صرف نماز پڑھنا اور تشریح پڑھنا حج کرنا اسلام اور, اور جا کر جا عمریں کرنا ہی تو عبادات ہیں عبادات میں بھی اگر کمی گئی تو ہم برباد ہو گئے لیکن معاملات اور اخلاقیات اور معاشرت یہ جنگ بھول چکے ہیں ہم یہ اخلاق لاؤ بازاروں میں گھروں میں دفتروں میں یہ اخلاق لاؤ جو گائے کے اس سے دعا دھو جو تمہیں ہمارے ہمارے علاقے میں ایک مثل مشہور ہے جڑا تھوڑے پیار کرتے کچھ ہو تو تک معی ہاں جو جو جو جو جو جو جوڑ اسے جوڑو تم نے تمہارا حق نہ دے تم اسے اس کا حق ادا کرو اور اس پر اللہ کا ربی فرماتا ہے مجھ سے چنت الفر بہت ہی ضمانت لے لو اور ایک بات بتاؤں ساری زندگی کے روزے دار ساری زندگی کے سہجت گزار سے بڑا درجہ ہے افراد والے کامت کجنگ بڑی بڑی ٹوپیاں گر جائیں گی بڑے, بڑے بڑے بڑے بڑے عبادتوں والے یوں کہ رہ جائیں گے اور اچھے اخلاق والے وہاں چلے جائیں گے جہاں ان کی گرد بھی نہ دیکھ سکے میرے بھائیو بھائیوں اپنے بچوں کو اخلاقہ خوگر بناؤ معاف کرنے کا آدی بناؤ خود معاف کرنا سیکھو چھوٹے بھائی جاؤ اللہ بڑا کرے گا معاف کر دو اللہ عزت دے گا صحافت سیکھو اللہ خزانوں کے در کھول دے گا لگا کہ کوئی نہیں سی صفاوت کا کیا رونر ایک صحیح آئے یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے آپ نے کہا ابھی میرے پاس کچھ ہے نہیں وہ کہنے لگا میں سے لے لیتا ہوں آپ کے نام پہ قرضہ جب آپ کے پاس آئے آپ پتا کر دیتے حضرت عمر کہنے لگے بڑا آیا نبی کے نام پہ قرضے لینے والا یا رسول اللہ یہ کیسی جاتیا کرتے ہیں لوگ آپ کے پاس ہے آپ دیکھ نہیں تو یہ کیا آپ نے سر پہ چڑھایا ہوا ہے آپ کا تنگی کا ڈر نہ کرو تو آپ مسکرانے لگے آپ نے کہا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اللہ کے نام پہ لگانا سیکھو بچانا نہ سیکھو لگانا کم از کم جگہ تو دو زکت کے اوپر دینے والا سفی ہوتا ہے زکات دینے والے کو نہ شریعت بخیر کہتی ہے نہ سفی کہتے نہ نہ وہ درمیان میں کھڑا ہوا ہے لیکن ایسا دو کہ اس کے واپسی کا بدلا نہ ہو ہم نے تو اتنا دیا تھا میں کچھ بھی نہیں دیا ہم نے تو اتنا دیا تھا نہ تو کچھ بھی نہ دیا یہ دینا کوئی دینا نہیں ہے یہ تو کاروبار ہے یہ تو بنیا پن ہے ہم نے تو ان کی بیٹی کو دس جوڑے دیے تھے انہوں نے تو ایک جوڑا بھی نہیں دیا سب کچھ برباد ہو گیا ہو گیا دے دو اور بھول جاؤ دے دو اور بھول جاؤ یہ آپ کے نام پر کرنے کا رواج ڈالو دنیا بڑی فقیر ہے بھائیو دنیا بڑی فقیر ہے میں آپ کو کیا بتاؤں ہم تو دیہاتوں میں بھی پھرتے ہیں ایک جگہ گزرے فقیر بیٹھا تھا बेटा के, के बिरयानी खाऊंगा मैं मैं मैंने कहा बिरयानी दो।, <laughs> मैं दो और क्या खाओगे कोरमा भी खाऊंगा मैंने कहा दो मैं बैठा रहा کھاتا دیکھ کر ایسے گرا کھانے پر کہا جب وہ بیٹا کھایا کھانا اور کل ایک بچہ مجھے ایک دم کوئی ایک کھڑا تھا میری طرح ایسے کیا میں نے کہا پتا کیا کر رہا ہے میں اس میں فوٹو آیا ہوا تھا موضوع بھی آپ کا فوٹو ہے میں نے کہا جیسے مالداروں کو بے بکوف بنانے کے لیے یہ چکر لوگ چلاتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ پیسے دائر کرتے رہو تم سے نکل کر ان کی جیبوں میں جاتے رہے پھر انہیں پیسوں سے تمہاری گردنے کاٹتے رہیں تم کیسے ظالم مالدار ہو جنہیں یہ بھی خرچ آنا رہا کہ ضرورت کیا ہے خراب کیا ہے اللہ نے مال مشیے تو نہیں دیا کہ اس سے قسم کی فضوریات کو پورا کیا جائے یہ فخر کی چیز بن جائیں یہ عزت کی چیز بن جائیں ایک لوہے کی گاڑی لوہا ہی تو ہے ایک اس پر انہوں نے اپنا رنگ رنگ چڑھا کر آپ کے دینوں میں بٹھا دیا یہ ہے تیری عزت کی چیز اور میری بات سن لینا لوگ آپ کو نہیں دیکھتے آپ کی گاڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں شاید مجھے دیکھ رہے ہیں ذرا کبھی پہ سوار ہو کے اوسطے کو تمہیں کون دیکھتا ہے اگر اٹھا کے یہ کیا عزت ہے جس کی وجہ سے آپ کی گاڑی کے متازم آپ کے متاجم آپ مس کے محتاج ہو اور آپ اکثر کے گھروں کے متاج ہوں لانے ہیں عزت پر یہ کوئی عزت ہے عزت آسمانوں سے آتی ہے جو اللہ دیہ میں اتار دیتا ہے تو اللہ کے نام میں خرچ کرنا سیکھو خود ضرور تو پہ آؤ اور لٹا دو اللہ ایسا دے گا کہ سنبلے گا نہیں نسل نہیں سنبھال سکے کچھ کوائے ہوئی بہت کچھ کوائے انسان بخیل ہے مال بھی لگاؤ اپنے زبان کو بھی میٹھے گول سے سجاؤ ہمارے نبی گھر جا رہے ہیں تم کسی کو پیسے پیسے پر کم پورا نہیں اتر سکتے اچھے اخلاق بناؤ سارے ایسا گول گولو کہ اللہ تمہارا گاڑا تمہارے گول کو پھولوں کی طرح اس کی کو ہوا میں بچے دے معاف کرنا سیکھی بس چھوٹا بننا سیکھو یہ وہ حسن ہے جس کو کوئی بڑھاپا نہیں کھائے گا اس کو زندگی کا عرصہ جسے پرانا نہیں کرے گا اچھے اخلاق وہ حسن ہے جو ہمیشہ بڑھتا چلے جاتا ہے اس مبارک زندگی کو لے کر حضرت محمد صبح دنیا میں تشریف لائے جیسے آپ کا مقام سب سے اعلیٰ آپ کی زندگی سب سے اعلیٰ جیسے آپ کا مرتبہ سب سے اعلیٰ آپ ہم زندگی سب سے اعلیٰ جیسے آپ جیسا کوئی نہیں آپ کی زندگی جیسے کوئی زندگی نہیں جیسے آپ جیسا کوئی نہیں آپ کا مقصد جیسا کوئی مقصد کوئی نہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن رہے جمال نے کمالنے بے نسل بنایا بے نسل بنایا پرانا پکمن و ہمارا وہ جلال کی ایک تصویر تھا میں مسجد میں بیٹھا تھا ہمارے نبی کے تن پر دار چادر تھی اوپر چودی کا چاند تھا نیچے ہمارا محبوب تھا ہم چاند دیکھتے اپنے حدیث کو دیکھتے تو ہمیں اپنا حبیب چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا اکثر معیاری مربو اور ایک ہمارے ندی کا عجیب کمال تھا آپ درمیانہ قدرکھتے تھے نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا لیکن آپ کی آپ کی کرامت یہ تھی کہ آپ کے ساتھ لمبے سے لمبے قد والا آدمی جب چھگڑا ہوتا تھا تو ہمارے ندی کا قد اونچا ہو جاتا اور دوسرے کا نیچے ہو جاتا تھا آپ کے ساتھ عباس کی کھڑے ہو جاتے عباس رضی اللہ تعالیٰ اتیا تھا کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو حضور کے ساتھ بال ڈھونگری واسط پریشانی کو شادی آپ کے ادرو کماندار تھے میں نے رہنے میں درمیان میں بالنے سے لہو اس جگہ ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکنے میں لگ جاتی تھی ادا جل آئے آپ کی طرف یہ ساری آپ کی سفار کالی آنکھ موٹی آنکھ ادائی اشل لمبی آخ سرخ ڈور سے مزین آنکھ احرب سی انتہائی سفید احرب لمبی پلک لمبی پلکی, پلکی، اکثر سرمدی انجل چمکتی ہوئی چمکتی ہوئی روشنیاں نکلتی ہوئی آنکھیں ہمارے نئی کی عادت مبارک تھی آپ کے دیکھنے کا انداز یہ تھا آپ آنکھ اٹھا کے ہی دیکھتے تھے ہمیشہ اس طرح دیکھتے تھے انکشن ہو سکتے آپ مردوں میں بھی نظریں جھکا کے چلتے تھے مردوں میں بھی آپ نظریں جھکا کے چلتے تھے ایسا حیا ایسا حیا دکھایا کہ عورت تو عورت ہے مردوں کے سامنے بھی آپ نظریں جھکا کے چلتے تھے جب کبھی آپ نظر اٹھاتے تھے پھر سب لو ہو اور صرف دو آدمی سے جو اس وقت بھی آپ کو دیکھ سکتے تھے, ہو جاتے تھے ایک حضرت ابو بکر ایک حضرت برابر اُبھر نہ چربی سے ابھرے ہوئے نہ کمزوری سے کے ہوئے کپافا آپ کی, کی داڑھی تھی الفم آپ کے ہوا تراشیدہ کراٹے ہوئے کھلے ہوئے کے ساتھ مفلج اسنان آپ کے دان پہلے چار انا برا کا سنایا دان ایسے موتیوں کی طرح آبدار تھے کہ جب ہم مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور دیوار پر پڑا کرتا تھا کہیں کپا تھا آپ کی داڑھی کھنی تھی اور سینے پر پھیلی ہوئی تھی ایک مٹ ایک ایک مجھ سے زیادہ نہیں تھی قدرتی زیادہ نہیں تھی ایک مفت اور رج رکشا گھونگری بال تھے اب مانگ نہیں نکالتے تھے بال سیدھے کرتے تھے کبھی نکل آئی نہیں فا تھا تو نکل ہی رہنے دیتے تھے اسے مٹا اور آپ کے بال کان کی لو تک تھے جاگر لو سہمت نہیں کان کی لو تک جب سفر میں ہوتے تو گردن تک ہو جاتے پھر تو کان کی لو تک پھرانوں کو یہ ستا آپ کی گردن لمبی تھی سوراہدار سو آپ کی آواز میں ایک جادو تھا ایک था تھا ایک نغمہ تھا ایک ایک ایسی کے سننے والے مشہور ہو جاتے دیوانے ہو جاتے تھے اس لیے لوگ کہتے تھے جدوگر ہے اس کی نہ سننا جھاد گر ہے اس کی نہ سننا آپ کی آواز میں لمبے بازو لمبی سیٹھی اگلیاں ادھر کا گوشت پر ہتھیلیوں کے اوپر اس طرف کا گوشت پر آپ کے رگے نظر نہیں آتی تھی پاؤں کے تلوے گہرے مسیح القدمین پاؤں پر لگتا تھا جیسے سیل لگاؤ گاؤں ایسی چمکدار آپ کی کھال تھی تجرب جو جسم کرتے سے باہر تھا وہ چمکتا تھا سورج کی طرح بطن و بتنے آپ کا سینا پیٹ برابر تھا جاؤں ہستاگر نے سادت پر اس میں دو شیر وہ کہیں ہیں میرا تجزیہ یہ ہے پوری دنیا کا ناچ یا کلام اردو کا فارسی کا عربی کا ہندی کا اور دنیا کی ہر زبان میں ناد کہی گئی سارے ایک پلڑے میں رکھو اور ہستاں نے کے دو شیر ایک پڑے میں رکھو تو حسان کے شیروں کا وزن زیادہ ہے چاہے وہ احسمن امین کلن کرمین کلم کرے نشا کا مبر کل میں کما کا ساؤ حسن جمال نسب حسب کا وہ کہتے ہیں تیرے جیسا حسین میری تیرے جیسے علی نسب والا صفات والا کسی مانے جنا تو ہر عید سے پیدا ہوا یہ جو آخری بیک ہے یہ ہے جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آپ کا کلام یہ جو شہر پوری دنیا کے کنابیا کلام سے حاضر ہے کہ یہاں حسانی ثابت نے ایک ایسا نقشہ پھینچا ہے جس کو صرف وہی سکتے تھے کہ وہ دربار کو دیکھ کے وہ رہا تھا آج کا شاعر دیکھ نہیں سکتا اس لیے وہ اس سخیل کو پڑھ نہیں سکتا یہ یوں ہو رہا ہے ان نے اپنے لکھا کو خود چاہا یہ بیت تصور پیش کرتا ہے کہ ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف روح محمد ہے اللہ تعالیٰ اپنے حدیب کی روح سے کہتا ہے میرا حدیب تیری نمی کیسے بناؤں ہمارا نبی کہتا ہے بنا دے تیرا ماتھا کیسے بناؤں کہتا ہے چوڑا بنا دے ٹھیک ہے تیرا رنگ کیسے بناؤ اور شہابی بنا دیتا ٹھیک ہے بدن کیسے بناؤں موت بل بنا دیتا ٹھیک ہے تیرے ہاتھ کیسے بناؤ نہ دے تو ٹھیک ہے وزد کیسے بناؤ تیرا سراپا کیسے بناؤ جیسے اللہ کا نبی کہہ رہا تھا ویسے اللہ بنا رہا تھا یہ ہے وہ تخیل جس تک آج تک کوئی شکایت نہیں پہنچ سکا بنایا اللہ نے اپنی مرضی سے ہے بنایا گھر میں سے ہے لیکن اس طرح مکالمہ پیش کیا ہے کان کا پت کو لکھتا کمات شاقوس یہ وہ حبیب اللہ یہ وہ نبی اللہ یہ وہ صفی اللہ اور یہ وہ نجیب اللہ یہ وہ فلیم اللہ یہ وہ محمد اور یہ وہ احمد اور یہ وہ ماحد اور یہ وہ حافظ اور یہ وہ حاصل اور یہ وہ فاطر اور یہ وہ قاطم یہ وہ ابوالقاصم یہ وہ صاہر ہے یہ وہ یقین ہے یہ نبی الرحمٰ ہے نبی الرحمن ہے للعالمین ہے رسول ہے دنیا سے نذیر ہے اور بشیر ہے اور دار اللہ है ہے شراد ہے منیر ہے رعوف ہے رحیم ہے روف رحیم اللہ نے اپنے ناموں میں سے دو نام عطا فرمائے رعو ہے رحیم ہے عربی ہے है ہے مبری ہے حجازی ہے مکی ہے مجنی ہے مہاجر ہے حبی اللہ ہے یتیم ہے ملجا ہے, ہے او ہو ابو نے فرمایا تھا یہ لوگ بہل اللہ پمینا سمن فهم یہی تو وہ ہے جس کے سائے بیواؤں کو پناہ مانگتی ہے یتیموں کو پناہ مانگتی ہے بے بسوں کا سہارا بنتا ہے غریبوں کا سہارا بنتا ہے یہی ہے یہی بگی منالا یہ ہے وہ یہ جس کے روشن سہرے سے روشن چہرے کے بادلوں سے جس کی سیل بادلوں سے پانی برستا ہے بادل برس نہیں رہے شہر کا آلان ہوا عبد المستل کے لال کو اٹھا کے لائے چھوٹے معصوم بچے بیت اللہ کی دعوت دیوار کے ساتھ لگا دیا اس معصوم کے سدے بارش کر دے ابھی ان کو واپس نہیں ہٹایا تھا کہ چکی اگر آ رہا تھا بادل دڑک رہے تھے یہ وہ لگی ہے جو اپنی ماں کے پنگوڑے میں ایسے آیا ناک پٹی ہوئی پیدا ہوئے چھتنا ہوا ہوا پیدا ہوئے ماں کے پیڑ سے جھلے پھلائے پیدا ہوئے پیدا ہوتے ہی آپ نے جب سر اوپر اٹھایا تو ایک نور نکلا جس کے مشرق اور مغرب چمکتا چلا گیا شمال جنوب چمکتا چلا گیا اور ماں نے گود نے لیا ايه بادل اياه بادل اياه بادل اياه بادل اياه بادل اياه توفو به مشارق الارض مغرب ومغاربها اذبت لكم مشرق مغرب وعافوه قلق آدم ومارث تشيخ وشجاعة نوح وخلق ابراهيم واسلام اسماعيل وفتاة صالح وحكمة لور ورضاء الصحاق وبشراء ياحو وشدة موسى وحسن يوسف وشدة موسى وجهاد يوسف وحب دان الال وبقار یہ بہوسا اخلاقی کا سردار یہ نبی رحمت اس کو السلام کے اخلاق دو شیخ کی معرفت دو نو کی بہادری دو ابراہیم کی دوستی دو اسماعیل کی قربانی دو, دو اور اسحاق کی رضا دو یاقوب کی بشارت دو یوسف کا حسن دو موسا کی شدت دو عشا کا جہاد دو دانیال کی محبت دو الیاس کا وقار دو لہن دابوتی دو کل کے دو دو یونس دو اور لاہیا کے دو نامنی دوسرا السلام کا زہد دو اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کے اندر اتار دو یہ ہے وہ حبیب اللہ وہ نبی اللہ جو پیدا ہوتے ہی سوا لاکھ نبیوں کے اخلاق لے کے آنکھ کھولی پھر پروان چڑھا سرسٹھ برس برس کی فرمائی دنیا کی سرداری آبریاں اور عزت لے کر آیا یہ وہ نبی ہے جس کی تاریخ سے اللہ نے ایک ایک جس کو محفوظ کیا آپ نے دو اونٹوں پہ سواری فرمائی دیکھو ایک کا نام سالب ہے ایک کا نام اکثر ہے آپ سواری فرمائی ایک کا نام جدہ ہے ایک کسوا ہے ایک شہبا ہے ایک ازبا وہ اونٹنی تھی جس دن آپ کا انتقال ہوا تو اس میں بھی رونا شروع کیا اور کھانا چھوڑا اور پانی چھوڑا اور روتے روتے روتے پیاسی اللہ کے کے نبی میں مر گئی نہ آپ نے جدوں پہ سواری فرمائی اس کا نام یافور ہے آپ نے خچر پہ سواری فرمائی اس کا نام ہے ایک کا نام دل ہے اور ایک کا نام ہے اور یہ جو یافور تھا یافور یہ جب آپ کا انتقال ہوا تو یہ مدینے کی گلیوں میں بے قرار ہو کے روتا پھرتا تھا یہاں تک کہ ایک کنویں میں چھلانگ لگائی اور جان کی بازی ہار گیا آپ آئے چھوڑوں گے سواری فرمائی ایک نام تجل ہے ایک نام برتج ہے ایک کا نام ہے ایک نام مہزاج ہے ایک نام سطد ہے ایک نام سبہ ہے ایک نام ورد ہے ایک نام یا ہے ایک نام یا ہے یہ وہ گھوڑے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے نبی ہے سواری فرمائی جس جس چیز کو اللہ کے نبی نے ہاتھ لگا دیا وہ بھی اللہ نے محفوظ کر دیا آپ کے گھر میں دودھ لے جانے کے لیے نو بکریاں تھیں ان میں ایک بکرا تھا ایک بکری کا نام ہجوا دوسری چکیاں تیسری زمزم اگلی برسا پانچویں برسا چھٹی اتلا ساتواں آٹھویں کمرہ اور نویں درخوا اور دسواں بکرا اس کا نام نمن تھا اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان نو بکریوں میں آپ کی بکری جو کمرا وہ آبادی زندگی نہیں مر گئی تھی اتنی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی معبوز کر دی اب جو ہلاک ہوگا تو دیکھ کے مکھی نگلے گا ہے کہ نہیں نگلے گا اسے پتہ ہے یہ ہے میرے نبی کی زندگی وہ پھر چھوڑ کر اوروں کی راہوں پہ جا رہا ہے اور مجھے تو درد ہوتا ہے جب میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹائی پہن سے اسکول جاتے دیکھتا ہوں کہ اس عمر کو کیا ہو گیا یہ آج تک اپنے دوست اور دشمن کو نہ پہچان سکیں اتنی چھوٹی عمر میں لٹکا لٹکاری ان کے گلے میں اتنی چھوٹی عمر میں انہیں محبوب مصطفیٰ کی محبت کے نقش مٹا کر ایک فرما کی زندگی کے نقش بٹھانے والے ماں باپ اور ان اسکولوں کے استاد یہ کیا اللہ کو جواب دیں گے جب میدان حسر میں ان کی اولادیں اپنے ماں باپ کا گربان پکڑ لیں گی میرے مولا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا انہوں نے چار سال کی عمر سے ہمیں لگوا دی ہمیں کیا خبر اللہ ان کو پہلے پکڑ باغ میں ہمیں پتا تمہیں اپنا حبیب نظر نہ آیا اس کی زندگی نظر نہ آئی تو میں تو اس کی بکریوں کے بھی نام بتا رہا اس کے گھوڑوں کے نام بتا رہا کے نام بتا رہا اس کے گدوں کے نام بتا رہا اس کی اونٹوں کے نام بتا رہا اس کی بکریوں کے نام بتا رہا دن اور رات کو بتا رہا یہ تھا اس کے چلنے کا انداز بتا رہا ہوں غریب آپ چال تیز تھی کدم کدم کھلے لے کدم چھوٹے چال تیز سندھاتے سندے جھکا کے بات کرتے ہوئے بات کتنا اٹھاتے تھے ہماری طرح نہ لہراتے تھے آپ بیان کرتے کرتے ہاتھ اتنا اٹھاتے کبھی اتنا اٹھاتے اشارہ کرتے کبھی انگلی کیا کرتے پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے آپ غمگین ہوتے تو آپ ایسے بیٹھ جاتے یہ آپ کے غم کی نشانی تھی کہ اللہ کا نبی غمگین دیکھ رہے ہو آپ ایسے بیٹھ ہوتے تھے گاڑی پکڑ کر یہ اس بات کی نشانی تھی کہ آپ غمگین ہیں آپ حیران ہوتے تھے تو اپنے ہاتھ کو ایسے ایسے تھے جو الپا یہ بات کی نشانی تھی کہ آپ حیران ہو رہے ہیں دوران نجر مار کے بیٹھتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح حرکت دیتے رہتے تھے یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا بات بھی ہو رہی اور یہ بھی ہو رہا غیر فطری طور پر غیر ارادی طور پر یہ ہاتھ کی حرکت باتیں کرتے کرتے یوں یوں آپ فرماتے رہتے تھے یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں بھی لکھی ہوئی ہیں چودہ صدی میں طاقت نہیں کہ ہمارے نبی کا کوئی پہلو ہم سے چھپا سکے اس وجہ سے نہیں یہ ہمارا کمال نہیں اس رفت کا کمال ہے جس نے حدیب اللہ کی چیز کو زندہ کر کے محسوس کر کے رکھ دیا بتا دیا تھا یہ یہ یہ تھا تھا تھا تھا یوں چلو جب آپ کو کوئی ادھر سے بولا تھا تو آپ کبھی گردن موڑ کے نہیں دیکھتے تھے کوئی ادھر سے بولا تھا تو آپ گردن موڑ کے نہیں دیکھتے تھے آپ کو کوئی ادھر سے بولا تھا یار آپ لگا تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ پہلے یوں ہو جاتا اس کو سینہ دیتے کیسے فرمائیے جب آپ کو ادھر سے بولا تو کبھی آپ ایسے گردن نہیں پھیرتے تھے جی فرمائیے پورا طرف ہوتے تھے بول بھائی کیا ہم تبلیغ میں کوئی تبلیغی جماعت کا عدد نہیں بڑھا رہے ہم کہہ رہے ہیں تاری محمد محمدی بن جائے یہ عورتیں بھی یہ مرد بھی محمد ہو کیوں جا رہے ہو کون سی راہیں ہیں مصطفیٰ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سلسلہ نصب کو ایسے باقی رکھا میں ہر جگہ سنا رہا ہوں ہر جگہ سنا رہا ہوں جب سمجھو تو صحیح تمہارے نبی کی شان کیا ہے خالی دو چار ناطے پڑھ کے اور گھر جا کے بیٹھ جاؤ اور ہم رسول کے غلام ہیں کیا نبی کی غلام اتنی سستی ہے حسین پاگل تھا جو سر میزے پہ چڑھا دیا حسین بڑا پاگل تھا ناج بلّہ میری بات کو صحیح سمجھنا میں آج کے ذہن کی جمانی کر رہا ہوں حسین بڑا پاگل تھا جو معصوم بچوں کے گلے کے تیر چلوا گیا اور اپنے بیٹوں کو خاک و خون میں تڑپا گیا اور اپنے سر کو پتہ ہے یہ کون سا سر ہے جو نیزے پہ چڑھا ہے اس کی گردن پر نبی کے ہزاروں بوٹ سے لگے ہیں ہائے ہائے اتنے زیادہ آپ کے منہ پہ چھڑیاں مار رہا تھا موٹوں پر تو مالک میں نے سنان تھے یا انس سے وہ سڑک کے اٹھ گئے ہیں، کہ یہ چھڑی پیچھے ہٹا میں نے حضور کے دفعہ لگ کے دیکھا ہے بڑا نادان تھا حسین جو اتنا غلط کرے ہم فائدہ رائے لے لیتا ہم سے نصیحت لے لیتا دو چار باتیں پڑھ کے اور پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارتا کہتا میں ہوں آج بھی رسول آج کی یو آتی ہے جاؤ کربلا کی کو مٹی سے پوچھو کیسے کہتے ہیں اس میں اس آپ کو پتہ نہیں اللہ کے نبی نے کہا تھا حسین جنت کا سردار ہے حسن جنت کا سردار ہے ارے یہ سنا گئی سنا کیا اس کو محبت کھاتا ہے بچوں سے رات کو سوئے ہوئے ایک دفعہ ایک ہی کمرے میں پانچوں علی مستفیٰۃ والسلام حضرت حسن کو حضرت فاطمہ اٹھنے حضور سے پہلے کھڑے ہو سامنے کھڑے میں پانی تھا پانی نہیں پلایا باہر نکل گئے باہر حضرت پاسما فرماتے ہماری ایک بکری کھڑی تھی ساتم بکری بس ساتھ کے جو کہتے ہیں جس میں دودھ کوئی نہ ہو تھنوں میں تو آپ نے اس کے تھنوں پر جو ہاتھ لگایا تو وہ تھن بھر گئے دودھ اسی وقت رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے دودھ تازہ تازہ نکالا اور لے کے جو اندر پہنچے تو حسین بھی اٹھ گئے تھے وہ آگے بڑھ کے پہل کرنے لگے آپ نے کہا پیچھے ہڑ جاؤ فاطمہ بولی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے کہ نہیں نہیں دونوں ہی پیارے ہیں پر جس نے پہلے مانگا وہ پہلے پیے گا جس نے بعد میں وہ بعد میں کیے گا لیکن واقعہ یہ تھا کیا فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے اور حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشاہدے اور کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشاہدے تھے حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشاہدے تھے. تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضور پا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدے تھے پھر آپ نے فرمایا تو میں یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے اس سارے قسطے میں حضرت علی کی آنکھیں وہ سوئے رہے کا یہ اور یہ جو بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں کے پانچوں کیا کے دینے اکٹھے ہوں گے اکٹھے ہوں گے اب گردن کٹانے کی کیا ضرورت ہے اب معصوم بچوں کی پیاس دیکھ کر اب صبر کی کیا ضرورت ہے سودا کرتے ہیں ہم خورما ہم دین و دنیا ساتھ ساتھ دنیا بھی ملتی دین بھی ملتا اور مجھے یقین ہے اگر وہ اس وقت ہاتھ بڑھا دیتے تو بھی جنت کی سرداری نہ چھنتی تو بھی جنت کی سرداری نہ چھنتی لیکن امت کو سبق کہاں سے ملتا کہ ہم بکنے والے نہیں ہیں ہم پروشت ہونے والا سرمایہ نہیں ہیں ہم بازار کی منڈی کا سودا نہیں ہیں حضرت علی فرمایا کرتے تھے ہم پہاڑ ہیں جن سے ہوائیں ٹکرا کے سر پھوڑتی ہیں ہم منڈی نہیں ہیں جنہیں شیطان کی ہوائیں اڑا کے لے جائیں غلامی ایسے نہیں ہوتی آج ہم اس کا نام نہیں ہے وہ جان کے سودے مانگتی ہے وہ سید مجنو لوگوں نے دیکھا مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا ان کا دیوانے کتے کو مجنو بولا سگے در کو یہ رشتہ کبھی کبھی لائلہ کی گلی سے گزرتا ہے اس لیے میں اس کے پاؤں چونتا ہوں یہ وہ عشق محبت تھا جس نے حسین کو چڑھا دیا سولی یہ وہ موت سے جن پر آج چھڑیاں لگ رہی ہیں اور جسے سناتن نے جسے کی جب کیا آپ وقت میں جب گرگر گئے سے چور ہو کر تو آخری سوری جس بدماش نے یہ وہ گردم تھی جس پر نبی کے ہونٹ لگے ہوئے تھے اور یہ وہ وجود ہے جس پر دھوڑے دوڑے جس پر کو نبی نے کبھی کندھوں پہ بٹھایا کبھی سینے پہ لٹایا کبھی کمر پہ بٹھایا کبھی لے کے پھیرا کبھی گود میں لے کے لوریاں دی کبھی اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی ان کی جات اور بھوک کو دور کرنے کے لیے وہ تو غلامی اور آسمی کا مطلب کچھ اور سمجھے تھے آج آسمی بڑی سستی ہے آج کی بڑی سستی ہے سمجھو تو صحیح سمجھو تو صحیح کیا وہ دے تھے ہر ملا بھی نہیں ہر ملا ایک مردوت تھا جس کا تیر آیا اور علی اصغر کے گلے کے پار ہو گیا وہ جو باپ سے کہہ رہا تھا پانی پانی پانی اسی کے خونے جگر کر اس کی بجھی اس کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا آسمان کی طرف کر دیا میرے مالک تو اس طرح مجھ سے راضی ہے تو میں بھی کچھ سے راضی ہوں یہ ہمارے رہبر یہ ہے ہمارے مقتدار جو جانتے تھے عشق کہتے ہیں جو جانتے تھے عشق کیا ہوتا ہے تو میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ پوچالا علیہ وسلم ایسی مبارک زندگی لے کر آئے جس کی یہ قیمت بنتی ہے یہ قیمت ہے اس کی حضرت حکومت سلمہ سوئی ہوئی تھی اپنے کمرے میں اصل کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا سر میں مکی پڑی ہوئی رنگ رنگا ہوا کپڑے گردا لو ان کا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا اپنے بچے کا قتل دیکھ کے آ رہا تو مختلف حسین حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا, آ رہا بھائیو ہم حرام بھی نہ چھوڑیں حرام بھی نہ چھوڑیں جھوٹ بھی نہ چھوڑیں وہ جی سودے کر جائیں اتنا بھی ہمارے زندگی میں رہا تم آپ کو تبلیغی جماعت کا ممبر بنے کی دعوت نہیں دے رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی دعوت دے رہے ہیں یہ سیکھو سیکھو سیکھے بغیر یہ سودا نہیں آتا ایسا علی شان نسی نبی حسب آلہ نسب اعلیٰ نصب آلی آپ ہو تھے آن آن تو سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی تھی پسینا کر رہے ہیں آپ نے پسینا کٹھا کر رہے ہیں یہ مشک سے آپ کا پسینا میں کھانا منگوایا کھانا کھایا رومال پیش کیا سب نے ہاتھ صاف کیے تو ساتھ, ساتھ کر کے وہ تولیہ لے کر سامنے آگ جل رہی تھی آگ دیا ان کے مہمانوں کو کیا کر, کیا کر رہا انہوں نے آگ دیا تھوڑی دیر کے بعد سمنے سے جو نکالا تو اس کا ایک بھاگا کے جلا ہوا تھا میل ختم تولیہ سلامت وہ نکالی یہ کیا شوب دبا دی فرمایا شوب دبا بھی نہیں اللہ کے حبیب میرے گھر آئے تھے کھانا کھایا تھا میں نے یہ تویا ہاتھ صاف کرنے کے لیے دیا تھا انہوں نے اس سے ہاتھ صاف فرمائے تھے اس کے بعد سے اس کو آگ میں ہاں ڈالنا نہیں جلتا وہ جس کے ہاتھ لگنے سے آگ حرام ہو جائے اس کی زندگی اپنے اندر اتارو گے تو آپ کیا بنو گے کیا بنو گے اس کے طریقوں کی ہم دعوت دے رہے ہیں ہم ایسے گھر چھوڑے پھرتے ہیں کہ ہم دیوانے ہیں یا ہمیں ہماری دیویاں ہم سے بےگار ہو گئی ہیں یا ہمیں گھر میں کچھ ملتا نہیں یہ ہمیں بچے پیارے نہیں یا ہم کوئی رہبانی اچھی کی ہے یہ راہیں ہی ایسی ہوتی ہے اگر گھر بیٹھے ملنے کا سودا ہوتا میرے رب کی قسم میرے بھائیوں میں آپ کو جانے داری سے بتا رہا ہوں میں ضرور گنجائش نکالتا میں نے اپنے شوق سے میڈیکل چھوڑا میں نے اپنے آپ کو मैं میں چھپایا میں عام لڑکوں کی طرح نہیں پڑھا میں پیدلوں کی طرح پڑھا دس دس مہینے میں گھر نہیں گیا دو دو ہفتے میں نے کپڑے نہیں بدلے جون کے مہینے میں دن تین دن جون کے مہینے میں ہفتہ ہفتہ مجھے نہانا یاد نہیں ہوتا تھا مجھے معاف کرنا چاہیے کبر کہ کا, کا بول نہ سمجھنا میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں صرف اگلی بات کو بتانے کے لیے تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں میں اللہ سے بھی ڈر رہا ہوں کہ میرا یہ بول اس کے دربار میں مربوط نہ ہو جائے گا آپ کو بھی ڈر رہا ہوں کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ اپنی بڑا بند بتا رہا ہے میں صرف اگلی اپنے شوق سے دین کو پڑھا اور سیکھا ہے اگر میں گنجائش نکلتی دیکھتا میں اپنا گھر نہ چھوڑتا میں اپنا گھر نہ چھوڑتا میں ہر مہینے پندرہ دن نہ نکالتا گنجائش نکالنا تو مولوی کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے لیکن میں آپ کو جانت سے کہہ رہا ہوں جتنا میں قرآن کے سامنے بیٹھا ہوں اور حدیث کے سامنے بیٹھا ہوں اتنا میں نے اپنے آپ کو مجرم پایا ہے کہ مجھے آج گھر میں بیٹھنا ایک جرم سا محسوس ہوتا ہے کہ جب میری بیٹیاں ساری احمد کی بیٹیاں میری آپ کی بیٹیاں ہیں ساری احمد کی بہنیں ہماری بہنیں ہیں ساری احمد کی میں ہماری مائیں جب ہماری بیٹیاں ناچنے لگ رہی ہیں اور ہمارے بیٹوں کے ہاتھوں میں جگاڑ آ جائے اور وہ ناچنا تحج سمجھے اور پاکستان کا سرمایہ سمجھے جانے لگے تو میں کیسے گھر بیٹھا جب میرے گھر کو آگ لگ سکتی ہو میرا گھر جلے اور میں نیرو کی طرح بنسریاں بجائی ہوں تو میرے اور غوم کے نیلو میں کیا فرق ہے میں ایسا آسرا کو جلتا دیکھوں اور حساب نالے بلبل بل کے سنوں میں لوش رہوں ہم میں بھی کوئی گل ہوں میں خاموش سے اپنی نوجوان نفل کو آوارہ ہو کے دیکھوں تو میں کیسے گھر بیٹھتا جاؤں میری گھر کیسے گوارا کر سکتی ہے ایمانی گھر کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ اللہ کے دین سے چھڑنے چلے اور میں گھر میں بیٹھا بن سکاؤں کہ میری تو جنت پتی ہے میں تو نمازی ہوں جائیں سارے جہنم میں میری دین نمازی راپردہ ہے میرے بچے نمازی مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور کے پاس جانے کی نا مجھ سے بڑا ظالم کون ہوگا مجھ سے بڑا سند دن کون ہوگا کہ میں تو کتے کو جلتا نہیں دیکھ سکتا میں اپنی نسل کو اپنی آنکھوں میں آنکھوں سے جہن من کی طرف جاتا دیکھوں اور پھر میں گھر میں بیٹھا رہے میں اپنے زمین کو جب دوں میری بات ایک میں آپ کو بتیس سال کی محنت کا خلاصہ بتا رہا ہوں میں نے کچھ آپ کو لینا ہے آپ آپ مجھے جانتے ہیں میں تو آپ کو نہیں جانتا لیکن میں آپ کو اس اللہ کا وابستہ دیتا ہوں جس نے مجھے آپ کو یہاں دکھایا ہے یہ تدمی ایمان کی کیوں ہے اس میں لگو اس میں لگو یہ اللہ کے نبی کا دیا ہوا کام ہے اس کو کرو اگر یہ ترمی جما کریں دیا ہوتا ہم کبھی گھر نہ سوتے ہم کبھی دیش سے بدیش نہ ہوتے یہ آسمان والے کی طرف سے آیا اور پندرہ والے نے لینا کی دادی نے فرمایا بندے بندے کا شاہ میرا پیغام آگے پہنچا وہ بھی میں جن کے لالوں کی جوش سے جدا ہوئے وہ بھی اور سن تھیں جن کے جن پہلوؤں سے ان کے کھانے جدا ہوئے اور برے شریر میں اسلام آیا اور اسلام گیا کے دروازوں کا مالی لال چود کے شہر اور زیادہ سین کے خوبصورت اور, سن کے تک اور سندھ کے میدانوں کا ملتان کے پاس کا کشمیر یہ سارا جو دائرہ بائیس پچاس لاکھ مربع میل گیا یہ صرف اسی سال میں کھینچا گیا ہے یہ کو جنت کی بسار پھر وہ بے قرار ماہیے پڑھ سکوں کی طرح یا پیغام زندہ ہوگا یا ہماری قبر بنے میرے بھائیو ہم کوئی تو کی جماعت ہم کوئی تحریک نہیں ہم تحریک نہیں ہے ہم کو یہ کہہ رہے ہیں اپنا دشمن سمجھو جو تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے اپنے خلاف جلوس نکالو اپنے خلاف جلد سے کرو اپنے خلاف جلوس نکالو کہ تم جانو مجھے مروائے گا جہاں میں لے جائے گا تو یہ نہیں مانوگا اللہ تعالیٰ نے اس لیے کر کو زندہ رکھا ہر دور میں زندہ ہوتی رہی ہماری بہار اسی وقت آتی ہے جب ہمارے باپ کو خون کا پانی ملتا ہے ہماری ہڈیوں پر ہی اسلام کے محل کا مر ہوئے ہیں یہ قربانوں والا دین ہے ہمارا ہمیں کوئی مٹا تو کیا کر ہم جب کربلان مار کا آمنے سامنے ہوا تو ایک نوجوان کھڑے ہوئے میرے ذہن سے نام نکل گیا اور غالباً نام ہی چھت نہیں جہاں مجھے یاد ہے وہ جو مجھے اس وقت یاد آئے کھڑے ہوئے ان کا وہ اپنے بہتر ساتوں سے کہنے میرے رب رو جی قسم ہمارے اور جنت میں ہمارے اور جنت میں صرف اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ یہ دوسرے والے بد بخش آئے اور ہمیں قتل کر دیں اور ہم وہ گئے جنت میں ہمیں مار پیٹ کیا کریں گے ہم تو گئے اپنے گھر ہمارا مرنے والا تو یہ جنت میں برباد وہ ہو ہوگا جو کفر مر رہا ہے ہماری جو موتری زندگی ہے تو میرے بھائیو اپنے آپ کو بناؤ توبہ کرو اللہ کے واسطے توبہ کرو پچاس لاکھ کا ہار میں ڈال دیا ادھر تو دیکھو ایک چند بچے بھوک سے رو رہے ہیں بلک رہے ہیں کہاں گیا عمر کہاں گیا عمر جو کتے کے بھی پیاسے مرنے کے بیگ سے رویا کرتا تھا کہاں گیا عثمان جس کی حیات کی بھی کرتے تھے آج اس بت کی بیٹی کو دیکھ رہا میں حالات کا سونا پھٹ جاتا ہاں ہماری طرف نہیں بلا رہے ہم آپ کو محمد اور رسول اللہ کی پیاری زندگی کی دعوت دے رہے ہیں اسے اُس پیچھے اُس آؤ اسے آؤ میری بات لمبے ہوگی ہم کل چلے جانے میں آپ کو نہیں چھکے ہوئے میں شدید ہوں کسی دفعہ میں ممبر پہ بیٹھ رہا ہوں اور صبح ایک چلا اور دو سلائی کرے چل رہا ہوں میں اور اصل سے لیکن مجھے یہ مجمع پتہ نہیں چلتا میرے یہاں ملے گا اور نرسری بیٹھے ہے درخت نہیں ہے نرسری نظر آ رہے ہیں نوجوان نظر آ رہے ہی ہیں بوڑے بڑے کم نظر آ رہے ہیں نوجوان نظر آ رہے ہیں جو کی کیبل کو چھوڑ کے ہیں اور یہ گمراہ کرنے کون کی کون سی تصویر بنے گے ایک بائڈ بورڈ کا نوجوان مجھے ملا اس سما میں مولانا ہم ہاں اس گمراہی کو چھوڑ کے آئے ہیں جس لیے آگے اور کوئی گمراہی نہیں ہم اس سب سے نکل کر اللہ کی طرف آ گئے ہیں اب ہمیں گمراہ کرنے کے لیے کیا ہمیں دکھائیں گے ہم سمجھ چکے ہیں اللہ کے فضل سے کہ یہ چھوٹے کا گھر ہے آپ لوگ مبارک ہو کہ آپ اس گندے اور غلی دور سے اس کے مسجد میں آئے بیٹھے ہو جب ایک ایک گھر میں چھو رہے ہو اللہ آپ کو جزا دے اللہ آپ سے راضی ہو اس لیے میں ضرور سمجھ سے بول رہا ہوں اگر آپ میں سے کوئی توبہ کر گیا, میری محنت ہو گئی میرا تو جہاں قبول ہے کہ نہیں یہ تو موت پر ہی پتہ چلے گا لیکن آپ کا توبہ کرنے والے کا مجھے کیا تو دل ہی دل میں اللہ کے سامنے رو رہا ہوگا اس کی ندامت کا آنکھوں شاید میری ریاست کو بھی بخشوا کے طلب ہے مثال کارنگ کرو اپنے حدیث کے لباس میں آؤ اس کی شکل بناؤ فاطمہ کی بیٹیاں بن کے چلاؤ فاطمہ کی بیٹیاں بن کے چلو ہماری عورت مغرب کے کچھ میں جہاں ادھروں کو سوا کچھ نہیں ہے ہم تو محمد اللہ ہم تو غلام رسول ہیں تو فخر کو کہہ دیا عبد عبد تو میرے باپ اور غلامی تو ہے حضور صلاحیٰ ان سن کا علّہ اب عبد ابھی میرے باپ اور غلامی تو ہے اور عمر گئے کہ بیٹا مجھے لکھ کے دے دیں کہ میں تیرے مینا کا بول مجھے لکھ دے ہم غلام رسوم ہیں ہم ناچنے والی کام نہیں ہیں ہم غلام رسود ہیں ہمارا سناگر ہے ہمارا ساتھی ہے اللہ کے پر. تو ہماری سے رہے تو خود, خود ہی بہت پہنچے جا کرتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں یہ ضرور ہے یہ دعا ہی, ہی, ہی ہے, جس کی زندگی ہے کہ پہلو؟ اللہ کے نبی کا نسم نعما بتاتا ہوں تو دنیا کو پتا چلے کیسا شاہکار ہے جس کی تاریخ پچھلے دس ہزار سال کبھی گم نہیں ہوئی पर आगे चौथा सबसे इस्तालीम जो नहीं عبد الله बिन عبد المقتلب बिन هاشم बिन عبد المنار बिन قصي बिन كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فار بن مالك بن نضر بن كمانه بن خزينه بن بدركا بن عليا بن عبر بن نزار بن معاد بن عدنان بن عاد بن هميسع بن سلامان بن عوخ بن بوخ بن قموان بن قبيل بن عوام بن ناشف بن شزاق بن بلباس بن يدلاغ بن تابخ بن جاهم بن ناسي بن عافي بن عبقر بن عبيل بن عدعاء بن حمدان بن سمبر بن يسربي بن يهدن بن يلحم بن ارعوى بن عيدي بن جيشان بن عيسر بن اقناب بن الهام بن مقسر بن ناهز بن زارح بن سمي بن مزي بن عرس بن عرام بن صيداء بن اسماعيل عليه السلام بن إبراهيم عليه السلام بن عبر بن عفور بن خروض بن غيور بن فائد بن عابر بن ارفق شاة بن سام بن نوح عليه السلام بن لامت بن نتونسالح بن ادريس عليه السلام بن يارو بن مله القيم بن سنون بن اعنوح بن سيس اور بن آدم عليه السلام دس ہزار سال کی تاریخ ہم چینوں میں لیے ہیں ہم کیسے کسی کے پیچھے چلے ہم کوئی پاگل ہیں ہم کوئی تیوانی ہیں؟, ہم کو ہیں ہمارا کو رائڈر ہے ہمارا تو حاجی ہے ہم تو اس کے غلام اس کی غلامی میں جینا چاہتا اس کی غلامی میں مرنا چاہتا اس کی غلامی میں اٹھنا چاہتا تھا میرے بھائیو سارا توبہ کرو میں نہیں کرتا ہوں آپ بھی کرو کرتے ہو اللہ معاف ہماری پکی صوبہ یہ مضمون دعوت لے کر ساری دنیا میں پھرو ساری دنیا میں اخلاق زندہ ہو نماز زندہ ہوں عزت کا فرامل زندہ ہو ماؤ کا تقدس بیویوں کا حق اولاد کی تربیت باپ کی اجمت پڑوسیوں کے حقوق تجارت کی دیانت حکومت کا عدم یہ سب کچھ زندہ ہو اگر ہم اس ایمان کی محنت سے لے کر ہم نے پھرنا شروع کر دیا تو یہ دیکھو گے کہ اللہ اپنے دین کو زندہ کرے گا اب بیٹھے بیٹھے سارے صوبہ کرو ٹھیک ہے اور اب بولو کون نہ کھڑا ہو کے جلدی سے بتا دو اتنے بہنے کے نام تو لکھے نہیں یا محمد کائنات سے راج کرنے والے اللہ اے عرش پر استوا کرنے والے اللہ اور اے آسمانوں میں زمینوں میں اپنے ہنر کو نافذ کرنے والے اللہ اور اے مشرق اور مذہب کے اللہ اور اے شمال اور جنوب کے اللہ اے ہمارے دلوں پہ راج کرنے والے اللہ ہمارے دلوں پر شاذ اور مالک اللہ اے مولا اے بادشاہوں کے بادشاہ ادھر دیکھ بڑا مجمع اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع لاہور جیسے غفلت میں شہر میں تیرے دربار میں آ گیا مولا تو دیکھ رہا ہے اکثر نوجوان ہیں مولا تو دیکھ رہا ہے سب نے سوبر کی ہے مولا ہمیں پیار بڑی نگروں سے دیکھ لے اور کوئی کر دے ہم میں سے ایک ایک کا نام لے کر کہہ دے کر میں نے انہیں معاف کر دیا اے اللہ اے اللہ ہے اللہ جتنے بھی مجلس میں شریف جہاں بھی با کچھ باہر بیٹھے ہیں اسکول میں بیٹھے ہیں تو سڑک پر کھڑے ہیں کچھ میرے سامنے ہیں کچھ اوپر ہیں میں تو کسی کو نہیں جانتا تو تو سب کو جانتا ہے کس نے کہاں ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ سب کا نام لے کر کہہ دے سرشتوں کو کہ میں نے انہیں معاف کر دیا کہہ دے کہ میں نے ان کی توبہ قبول کر لی اے مولا یہاں تک کی ہم آ سکتے تھے آگے دل سے دردنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے یا اللہ ہم یہاں تک تو آگے ہیں اور سچے دل سے آئے ہیں مولا تجھے تیری جات کی قسم ہم تیرا بننا چاہتے ہیں تجھے توری جات کی قسم میرا مولا ہم تیرے ندی کا غلام بننا چاہتے ہیں اللہ دل سے نیت کرتے ہیں لیکن یا اللہ ہمارا ماحول دیکھ رہا ہے کیا ہے ہمارے باہر کو دیکھ سو رائے کیسی آگ لگی ہوئی ہے کتنا کیکڑ ہے ایک قدم آگے اٹھاتے ہیں دس قدم پیچھے جا کرتے ہیں اے پہلے ہم لوگوں نے تو کوئی نافرمانی کی فیض نہ دیتی تھی ہمیں تو دیکھ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم یہاں تک <تصفح> آگے ہیں آگے ہمیں <تصفح> پکڑ یا اللہ ہمارے ہماری پکڑ پکڑنے مولا ہم کہیں لگ میں ماں بچے کو بلاتی ہے آ جا آ جا وہ جا آ وہ آتا ہے جب وہ گرنے لگ رہا ہے تو گر میں نہیں آ رہا گیل لپکتے ہوئے پکڑ لیتی ہے یا اللہ <تصفح> <تصفح> <لپکے تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> ہم یہاں تک تو آگے ہیں تیرے گھر ہم آگے لڑ چھڑا ہوئے آئے ہیں اور بڑی رکاوٹوں کو پار کر کے آئے ہیں اب آجا ہمیں گود میں لے لیے ہمیں میں لے لیے ہم سب چکے ہیں مولا اس ماحول سے ٹکرا ٹکراتے ہیں ہم نے آیا درد ہماری ہڈیوں میں اتر چکا ہے ہم بے دست ہو چکے ہیں ہمیں ہمت منٹ گئی ہمارے حوصل خست ہو گئے ہیں ساری دنیا کے شیتان ادھر اس کو گمراہ کرنے پر آئے ہیں یہ مدمہ آ گیا ہے یہ پنچایت آئی بیٹھی ہے تمہیں منانے آئی بیٹھی ہے ادھر ہمیں دیکھ تو اللہ ایک دفعہ دیکھ تو صحیح محبت سے یا اللہ ایک دفعہ دیکھ تو صحیح پیار سے یا اللہ چاروں طرف لوگ پڑے ہوئے ہیں سب مردوں کے مردوں عورتوں کے ہاتھ ہیں یہ تو یہ منانے کے لیے ہاتھ اٹھائے کرتے ہیں یا اللہ تو کیا دینا راضی ہو گیا یا اللہ یہ اتنا رونا دھونا ہم اپنی ماں کے سامنے کریں تو وہ بھی فوراً چینے سے لگا لیں ماں کیا چیز ہے تو تو ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہمیں ماں کیا پیار دے گی جو تو پیار دیتا ہے ہمیں باپ کیا شکت دے گا جو تو ہمیں شبق دیتا ہے ہم یتی ہیں ہمارا نبی نگری یتیم ہم بھی آئے یتین ہیں ہمارے سر پہ کوئی سایہ نہیں ہے ہمارے سر پہ کوئی سایہ نہیں ہے ہم اس یتیم بچے کی طرح ہیں جہاں سوتیلے پن کے ٹوکرے کھاتا یا اللہ یا اللہ ہمارے پاس پاس کوئی نہیں ہمارا رونا ہے ہماری ہائے یہی سن رہے یہی سن رہے بولا ہمیں ہم بڑے خوشی ہیں ہمیں پیار سے دیکھ لے اس امت کو منزل پہ لے لیا انہیں باتوں کے نرگر سے نکالے ہیں انہیں دشمنوں کے نرگر سے نکالے انہیں زالوں سے نجات چھوڑے ہیں انہیں بددانتوں سے نجات چودے انہیں آبادی سے بچا لے से بہار کی درحیائی سے بچا لے ہیں انہیں ناچ گانوں سے بچا से انہیں سود ہرام قطر سے بچا لے انہیں شراب جنا سے بچا لے انہیں ظلم و ستم سے بچا لے آ جا آ جا آ جا میرے مولا مرغی چھیل دیکھتی ہے بات کے بچوں پر پر پھیلا دیتی ہے ہم پر کو درندے جبر پڑے ہیں بولا اے اللہ اپنی چادر پھیلا ہم تیری چادر میں چھپنا جاتی ہیں ہم تیری آہوش میں پناہ جاتی ہیں ہمیں اور کوئی پناہ ہے نہیں ہمیں اور کوئی بتایا ہے نہیں اے بولا سن لینا سن لینا پھر بولا کیا ہو لے اللہ بدل نہیں سکتا بدلتے نہیں اللہ اتنے بڑے مہینے کا رونا نہ فرما ان کی ہائے ہائے نہ فرما چاہے ہمارے آنکھوں بنا ہو تو تیرے ہی گاؤں میں نہیں ہے ہم نے اسلام آباد کا در تو نہیں چھٹ کٹایا ہم نے اسمبلی کا در تو نہیں چھٹ پٹایا ہم نے پولیس کا در تو نہیں چھٹ پٹایا ہم فوج کے در, در پر تو نہیں ہے ہم تو تیرے گاؤں میں رو رہے ہیں اللہ تیرے گاؤں میں داغ رکھا رہے ہیں یا اللہ ہمیں پتا ہے کہ تُو تو اکیلا کافی ہے تو اکیلا کافی ہے آجا آ جا یا آجا کہ میں آ رہا ہوں کہنا میں آ رہا ہوں کہ گیا تو دینے آ گیا میرے بولا آ جا میرا بولا مت برباد ہونے سے آئیے یا لا رہے ہیں کہاں کے الفاظ ہیں کیا کیسے تجربہ عمل تو ہے کوئی نہیں تو کرم کر دے تو مہربانی کر دے تو مہربانی کر دے ہماری ڈوبتی کشتی ہے ہم اس کشتی کے مسافر ہیں جن کا سلح بھی جیت چھوڑ کے پاس آ ہے والے تا... ہموستا رہی ہیں جن کا میرے چارواہوں نے بیچ کے بھاگ کیا ہے ہم جیتے ہوئے ہیں مولا بھیڑ بکریوں کی طرح منڈی کے جینس کی طرح آجا آجا تیرے نبی کو بڑا دکھ ہوگا اس امت کے طرف نے کہا تجھے تیرے نبی کی محبت کا واسطہ محبت کا واسطہ جن کی فریاد سن لے پوری امت کی حفاظت فرما حرب کی حفاظت فرما بادا کے نرمے سے نکال لے انہیں اپنی طاقت میں ناج ہے ہمیں تیرا سہارا ہے انہیں اپنی طاقت میں ناج ہے سمے تیرا ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما اس کی حدوں سرحدوں کی حفاظت فرما سندھ بلوچستان سرحد پنجاب کی حفاظت پر ہیں اندر ہیں باہر ہیں دائیں ہیں ان سب سے راضی ہو جا ان کا رونوں قبول کر لے ان کے داغ دھو دے گناہوں کے ان کو پاک کر دے ان کو معصوم بچے کی طرح اجلا کر دے معصوم بچے کی طرح ان صحیح مت دھو دے جب ہم یہاں روٹ رہے ہوں تو ہو جاؤ میں نے کر دیا جاؤں تم سے راضی ہو گیا یہ جتنے بھائی آئے ہیں بہن ان سب کی جس ان کی دنیا بنا دے ان کے گھروں کو برکت کا نمونہ بنا دے ان کی گلیوں بازاروں کو برکت کا نمونہ بنا دے ان کی اولادوں کو شوہروں کو بیڑیوں کو ماں کو بہنوں کو دیکھیں کو دادوں کو دادیوں کو جو دنیا میں ہیں سب کو شاد و آباد کر دے ہمارے بال پاس نام کو پیدا فرما ہاتھوں کو منہ پر جانے سے پہلے پہلے ہمیں باپ اس مسجد کو آواز فرما اس اہل محلہ کو آواز فرما اس مجموعے سے جو مجھ سے کوسائی ہوئی میرے ساتھ میں سے ہوئی معاف فرما ان کا آنا قبول کر لے تو دیکھ رہا ہے کہ تیری محبت میں ڈھائی گھنٹے سے کھڑے ہوئے ٹائر کھڑے ہوئے ہنس سے بیٹھے ان سے خوش ہو جائے اللہ خوش ہو جائیے اللہ خوش ہو جائے ہمیں مسکرا کے دیکھ لے آ رہا ہمیں ہنسے دیکھ لیں کاش تو ہمیں دیکھ رہا ہو تو کچھ ہو کے ہمیں دیکھ رہا ہو اللہ ہو چکا ہو چکا ہو ہم تیرے من میں تم ہمارا آتا ہم تیرے غلام تو ہمارا مائل تو ہم گئے ہم سب سے راضی ہو جا جو ہمارے عزیز و تارے ماں باپ آگے چلے گئے ان سب کے ان سب کے درجے بلند کر دے جنت مقام کر دے جو قبروں میں عذاب ہے ان کا عذاب اٹھا دے ان کا عذاب اٹھا دے ہم سب کو اخلاق فرما ان کے اخلاص کی برکت میری کو بھی اخلاص بنا دے سب بتو مایا گیا مو بارہ مارچ سن دو ہزار تیس حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بکام کلمہ چوک لاہور میں بیان فرما رہے تھے موجود تھا بہیائی توبہ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ پہ مال ہے علمی کیسٹ گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازا نج تبلیغی مرکز مجنی مسجد فضل بی ایریا کراچی فون نمبر چھ تین سات صفار آٹھ ایک تین یا علمی کیسٹ گھر الفقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک مسجد سالے دکان نمبر چار بی پریٹ صدر کراچی فون نمبر سات